الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سجد الانبياء والرسالين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله حبیب وسلام علی نبی اللہ ولی بابیا نور اللہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإن نور الم قیام کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درد پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ بے شک تمہارا مجھ پر درد پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلاۃ وسلام علی گار رسول اللہ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں مدنی سفر نامہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شعراء کے رکن حضرت مولانا حاجی مدنی حاجی عبدالحبی بتاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انشاءاللہ آج کے سلسلے میں بھی ہم رکن شع کے دو اسفار کے بارے میں دو سفروں کے بارے میں انشاءاللہ کچھ معلومات لیں گے مدنی پھول بھی لیں گے اور کچھ مدنی گلدستے کچھ سفر کی رویدات یہ آپ کو دکھائیں گے بھی مدنی شرح ناظرین ذوالحجہ کا مہینہ اپنی برکتیں اور بہاریں لٹا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آشی رسول اللہ تبارک کے بندے دیوانہ وار پروانہ وار مستانہ وار ایک اسلام کے عظیم رکن کی ادائیگی کے لیے حج کرنے کے لیے سوئے عرب روانہ ہوتے ہیں اور الفاظ شریف میں جمع ہوتے ہیں اور رکن شعرا کو بھی الحمد للہ اس سال حج کی سارت ملی ہے اور حج کی سہارت ملی ہے اور جان شین امیر سنت کے ساتھ وقت بتانے کی سارت بھی ملی ہے ان اللہ ان کے اس سفر کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے ایسا پہلا سوال ہی جیسے میں نے اب کیا ابتدا میں بھی کہ سفر آپ نے پہلے بھی کیے ہیں الحمد للہ حاض مکہ مدینہ کی سارت آپ کو ملتی رہتی ہے الحمدللہ حضور کا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا غزل ہے آپ پر اس دفعہ جانشین امیر اسنت کے ساتھ آپ نے وقت گزارا عرفات شریف میں بھی مضطلیفہ میں بھی ہم نے بھی دیکھا سفر مدینہ میں بھی وقت بتایا کیا فرمائیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یقینا حیرمین طیبین کا ہر سفری زندگی کا یادگار سفر ہوتا ہے اللہ اور بالخصوص جو سفر حج ہے سلمان بھائی اللہ اللہ آپ سو بار عمرہ کر لیں حج حج ہے Khiya? اور اس کے جو خاص طور پہ فضائل ہیں نا سبحان اللہ احادیث مالا مال ہیں اور پھر خاص طور پر حج کے اندر جو ایک بندگی کا منظر نظر آتا ہے جی یعنی آپ نے اپنی مرضی نہیں کرنی ہے اس سفر میں آپ نے وہاں ہونا ہے اس وقت ہونا ہے جب مطلوب ہے جب شریعت کو مطلوب ہے جو رب کا حکم ہے آپ نے وہ ماننا ہے وہ ایک خاص منظر ہوتا ہے جو کئی چیزیں الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی اور سبحان اللہ پھر حج کرنے کے بعد حاضری ہے مدینہ سبحان اللہ تو بے شک مدینہ شریف کی حاضری کے بارے میں تو اعلیٰ سے فرماتے نا کہ ان کے تفیل حج اللہ خدا کرا دیے حصل براد حاضری اس پاک در کی ہے تو یقیناً ہر بار ہی یہ سفر جب بھی ہو جتنی بار بھی ہو اس کی بات ہی اور ہوتی ہے مگر اس بار اس سفر کی ایک یادگار یہ بھی تھی کہ جانشین امیر اللہ سنت جلوہ گر تھے اور ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا اور میرا یہ اس طرح کا ان کے ساتھ سفر کا پہلا ایکسپیرینس تھا اچھا سفر حج جو نا ویسے بھی تھوڑا سا عام سفروں سے ڈفیکلٹ ہے تھوڑا سا مشقت والا تکلیف اس کو مطلب دنیاوی طور پہ آزمائشیں ہیں اس میں گرمی شریف بھی ہوتی ہے بندہ تھک بھی جاتا ہے ہجوم بھی بہت ہوتا ہے سہولیات بھی اس حوالے سے نہیں ہوتی ہیں مگر جانشی نے میرے علیہ سنت کو میں نے بہت کلوز دیکھا کلوزلی دیکھا کمال شخصیت ہیں سبحان اللہ میر علیہ سنت کی تربیت کا ایک شاہکار ہیں میں نے ان کی زبان پر اف نہیں دیکھا حالانکہ پیر ہیں ہمارے یعنی پیرزادے ہیں ہمارے ہمارے بڑے ہیں مگر جو عاجزی ان کی ساری اور پھر جہاں بھی ہم جاتے تھے مطلب ایسا ایسا کرم فرماتا کہ وہ خود تشریف لے آتے تھے یہ چاہیے کہ انہیں ہمیں بلانا چاہیے مگر ہمارا کہیں اگر مدنی حلقہ ہے کہیں کوئی تنظیمی ایکٹیویٹی ہے کہیں حاجیوں کی تربیت ہے تو وہ وقت پوچھتے تھے کہ کتنے بجے بیان ہے کا یا کہاں ہے تو اچھا ہمیں نہیں ارادہ کیا ہے مگر خود تشریف لے ماشاء اللہ تشریف لاتے تو پھر سب کی سارے حاجیوں کی بجائد ہو جاتی تھی اور اپنے پیر زادے کو مینا عرفات میں جب بھی کوئی دیکھتا تھا تو اے چہرہ کھل جاتا تھا صح اور صح ایک امید بھی بن گئی ہے کہ اللہ نے جانشی نے امیر علیہ سنت کے ساتھ حج کی سعادت دی ہے انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ انشاءاللہ امیر علیہ سنت کے ساتھ بھی سفر کریں گے صح صح اور میدان عرفات میں حضرت نے دعا بھی فرمائی وہ بھی دعا عرفات بھی مدنی چینل کے نادرین نے بھی لائیو دیکھی ہوگی تو ماشاء بہت اچھا سفر رہا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ماشاءاللہ ویسے بھی ہم ان کو جانتے ہیں کہ عبادات کے حوالے سے ذکر و اذکار کے حوالے سے ایک سنجیدگی کے حوالے سے ڈسکشن میں نے جو دیکھا ہے شجادہ میل اسمت کا مجھے جو پُر رہا ہے زمانہ طالب علم میں بڑی شفقتیں رہی ہیں تو آپ کو خاموش طبیعت پایا ہے اور آپ گفتگو فرماتے ہیں یعنی گویا تو یوں سمجھے کہ جو میں نے جو چیز نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ساتھ بیٹھے تو آپ کو اس چیز کا انتظار رہے گا کہ حضور کچھ فرمائیں کچھ بولیں کچھ کہیں بعض بات لوگ جب بیٹھتے ہیں تو گپیں شروع ہو جاتی ہیں گفتگو سفر جو بھی ہو تو وہ لوگ اپنی کوئی نہ کوئی موضوع بنا ہی لیتے ہیں کوئی نہ کوئی تو اس اعتبار سے آپ نے جی بالکل بالکل صحیح فرمایا کہ بہت خاموش تباہ ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ بہت کچھ سوچ کر بولتے ہیں اللہ ہے اللہ نا ماشاء اور کم بولتے ہیں اور ستھرا اور پیارا بولتے ہیں ماشاء اللہ اچھا ان کی شفقت ایک جو ان کا ایک بڑوں کی بڑی بات ہوتی ہے نا جی ہم تو ظاہر ہے ان کے خادمین ہیں اور ہمارے وہ بڑے ہیں اب جانشین امیر علیہ سنت کے بعد تو ویسے بھی ان کا رتبہ اور بڑھ گیا ہے لیکن انہوں نے بالکل بھی کسی موقع پر یہ فیل نہیں کروایا بلکہ مجھے کئی موقعوں پر آگے رکھا کئی مواقع پر جیسے میرے بیانات ہوتے رہے تو ماشاء شفقت فرماتے رہے اور یہ بڑوں کا انداز ہوتا ہے ہمارے کئی ایسے حج تربیتی اجتماع تھے جہاں حضور تشریف لاتے میں کتاب بیان کریں یعنی آپ بیان کریں تو ماشاءاللہ بیانات میں دعائے ارفات بھی ان کی میں نے کہا نہیں آپ نے دعا کروانی ہے انہوں نے کہا نہیں آپ نے کروانی ہے آپ... آپ کو پریکٹس ہے میں نے کہا نہیں آپ لوگ انتظار کریں گے تو الحمدللہ پھر بھی دونوں نے مل کے کروائی کا پہلے آپ کروائیں گے یعنی میں نے شروع کی اس کے بعد ماشاءاللہ وہ لے کے چلے تو کمال شخصیت ہے ماشاللہ. اللہ سے بچائے آمین ان کا سایہ سلامت رکھے اور ان کو اور عروج اور ترقی آمین آمین آمین آم. بڑی بڑی پیاری بات یہ بھی بتائی آپ نے بندہ کچھ جب مرتبہ اس کا بڑا ہوتا ہے اور پھر ایک اتنی بڑی شخصیت کا جب وہ بیٹا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے جب منصب تبدیل ہوتے ہیں چاہے مالی اعتبار سے چاہے دوسرے اعتبار سے رتبے کے اعتبار سے تو لوگوں کی طبیعتوں کے اندر ایک کرو فر آ جاتا ہے جیسے یہ ہوتا ہے یار یہ بھی فنائی کر دے ایک, ایک ہاتھ دبا ہو ایک پاؤں دبا ہو آپ کی دبار پنجاب میں آپ کی پنجابی میں کہتے ہیں ٹوری بدل جاتی ہے اللہ ہو کر جی بالکل یہ بھی ہوتا ہے اس پروسپیکٹو میں آپ نے جانشی کو کیسا دیکھا نہیں میں تو آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں ہوا یہ کہ ہم تو عرفات کے میدان میں بڑی آسانی سے پہنچ گئے اچھا جانشی نے امیر ادسر کو کسی اور خیمے سے تشریف لانا تھا ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملہ یہ ہوا کہ ان کی بس کہیں پھنس گئی اور اس کے بعد سلمان بھائی میرا خیال ہے شاید وہ پندرہ بیس کلومیٹر میٹر پیدل چلے ہوں گے اور گرمی کے عالم میں عرفات کا دن اچھا ان کا موبائل کی جو ساتھی تھے ان کے موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہم نے ان کو لوکیشن شیئر کی تو انٹرنیٹ ڈاؤن ہو گیا اب میں یہی سوچتا رہا کہ یار باہر اتنی گرمی ہے اور حضرت پتہ نہیں کس کیفیت میں ہوں گے اچھا عرفات میں ایزی نہیں ہے ایڈریس سمجھانا آپس میں بہرحال پھر وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے نا وہ جبل رحمت کے پاس پہنچ گئے اب جب میں نے کہا نا جبل احمد کے پاس اب آپ وہیں رہیے پھر ہم نے اپنے خیمے سے اسلائن پہ بھیجے ذمہ داران گئے اور لے کر لیکن مجھے فیل ہو رہا تھا کہ جب یہ آئیں گے تو بہت زیادہ واقعی ایکزاسٹ ہو گئے مطلب تھکن کا تو عروج تھا مگر میں نے کہتے نا پہ بل نہیں دیکھا مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت ہمارے خیمے میں جو ہے نا وہ تقریباً اثر کے وقت پہنچے ہیں یعنی دوپہر کی جو دھوپ کا وقت ہے وہ روڈ پہ گزرا ہے ارفات اب اثر کے وقت پہنچے نماز اثر ادا کی اور اس کے بعد پھر دعائے ارفات کا وقت ہو گیا تو بہرحال یہ میں نے دیکھا کہ صبر بھی کمال کا ہے حالانکہ ان کو کچھ تھوڑی سی پسینے وغیرہ کی شکایت بھی ہے اس کے باوجود گرمی میں اس قدر انہوں نے مشقت اٹھائی اللہ ان کو بد سے بچائے اور مزید صبر و تحمل اور ہمیں ان سے سیکھنا اللہ موقع یہ حضرت ہمارے لیے ایک سیکھنے والی بات ہے کہ ہمیں بھی صبر کا دامن جو وہ تھام کے رکھنا چاہیے کیونکہ عممی طور پہ جب بندہ چل بھی رہا ہو جسمانی مشقت بھی ہو موسمی مشقت بھی ہو جی جی اور پھر ذہنی ٹینشن بھی ہو جب یہ تینوں چیزیں مل جائیں تو بندہ ٹمپر جو ہے وہ دور کر جاتا ہے آج کے سطح پہ ہم بیان بھی یہی کرتے ہیں کہ یہ سفر ہے ہی امتحان آپ کے گھر کا اسی طرح آپ دیکھیے نا لوگ کہتے ہیں ہمیں ایئرپورٹ پہ بڑی دیر لگی مجھے یاد پڑتا ہے کہ جانشین امیر اہل سنت تقریباً پاکستان سے جب چلے وہاں سے لے کر اپنے مکتب یعنی اپنے تو اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار اتنی بڑی شخصیت ہے ان کو, ان کو بھی اٹھانی پڑی مشکل لیکن صبر تھا ماشاءاللہ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمیں اگر اگر کبھی ایسے موقع پر امتحان لے لیا جائے تو اس پر صبر کا دامن نہیں چھوڑ اسے ایسا ایسے کوئی اور بات بھی کہتے ہیں لل ملکل جبار اللہ تبارک بطالہ کی بارگاہ میں بندہ آجزی کے ساتھ رہے اور ان کے ساری کے یہ بھی بڑے ایک شخص کی بات ہے ذوق اور شوق کی بات ہے کہ بندہ پہنچا ہے تو کہاں پر گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے اللہ اللہ نہ شکر یہ تو دیکھ عظیم کی گھر کی ہے سلحان اللہ مدنی رکن شورا کا جو یہ سفر حج رہا اس میں مختلف مدنی حلقے بھی ہوئے آئیے آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں مدنی حلقے کے دکھاتے ہم تو مو سے آپ کو نظر حلقے کے مناظر دکھائیں گے لیکن یہاں آپ نے دیکھا رکن شرح مختلف عرب علماء سے جو ہے ملاقات بھی فرما رہے تھے اور کچھ دیگر ممالک کے افراد بھی تھے اور ہم نے دیکھا کہ ایک حضرت جو ہیں یہ لاروں کتار رو بھی رہے تھے اس کی کیا وجہ ہوئی Uh, اصل میں الحمدللہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں uh, سنتوں کی خدمت کر رہی اور حج تو ایک ایسا ایونٹ ہوتا ہے جہاں ساری دنیا کے عاشقان رسول جمع ہوتے ہیں تو جہاں حاجیوں کے ساتھ ملاقات کا موقع ملتا ہے وہ دنیا بھر کی شخصیات سے ملاقات کا موقع ملتا ہے شیخ حبیب عمر صاحب سے ملاقات کا اپنے منظر دیکھا بہت بڑا نام ہے ان کا عرب دنیا لا میں اور کمال لا لا یہ سلمان بہ میری کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور تقریباً حج پہ تو ہوتی ہے تو جب بھی ان سے ملاقات پہلا سوال شیخ کیسے میرا سلام انہیں گا تو میرے سے بہت محبت کرتے ہیں بعد میں بھی ہمیں الگ سے وقت دیا اور پھر ایک اور جگہ جانا ہوا جہاں ایک عربی جس کو آپ ایک اجتماع کہیں وہاں ہماری حاضری ہوئی تھی تو وہاں نائجیرئنس بھی تھے ترکش علماء بھی تھے عرب علماء بھی تھے تو الحمدللہ جب دعوت اسلامی ایکسپلین کرتے ہیں انہیں بتاتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے بہت خوش ہوتے ہیں اور کئی لوگ تو حیران ہوتے ہیں کہ اتنا بڑا آپ نیٹ ورک چلا رہے ہیں اور اتنا بڑا کام ہے کیونکہ آپ چونکہ دعوت اسلامی کے بہت سارے مدری چینل کے کلپس عربی زبان میں ڈب بھی ہو چکے ہیں جی ہمارے پاس عربی میں دعوت اسلامی کی پرزینٹیشن ہوتی ہے وہ دکھاتے ہیں میں آپ کو الحمد اسٹپ بائی اسٹیپ ترقی ہوتی ہے اب اللہ کی رحمت سے کئی مبلگین ایسے ہیں دعوت اسلامی کے جو عربی بول سکتے ہیں تو ایسی ملاقاتوں میں ہم مترجم کے طور پر عربی اسلامی بھائی بھی ساتھ لے جاتے ہیں ماشاء اللہ عربی میں ہمارا معافی ضمیر جو ہوتا ہے وہ ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں اور الحمد للہ تو فائدہ ہوا یہ جو ایک اسلامی بھائی عالم دین تھے یہ بھی ہند کے تھے جی تو آپ یقین کریں بہت ساری باتیں تو میں نہیں بتا سکوں گا لیکن جو ان کے تاثرات تھے ملنے کے بعد اللہ یعنی Allah. ہمیں کون جانتا تھا سلمان بھائی لیکن ان کو جو امیجنیشن تھی مدنی چینل کی وجہ سے اور دعوت اسلامی کی وجہ سے وہ کہتے ہیں بس میں ملاقات ہو گئی مدنی چینل والوں سے میں نے مل لیا ان کے آنکھتے تھے اللہ ہو انہوں نے سب کو رلا دیا یوں سمجھے بس Allah. وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ کمال کمال ملاقات تھی اور یہ یہ پیار ہے دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں کا دعوت اسلامی سے اچھا یہ بتائیے حضور جیسے آپ کی ملاقات بھی ہوئی اور ملاقات جب بندے کی ہوتی ہے تو اس میں افادہ بھی ہوتا ہے استفادہ بھی ہوتا ہے اور آپ کچھ بات کرتے ہیں کسی سے کوئی بات لیتے ہیں تو آپ کی اس ملاقات میں وہاں کے علماء کرام نے آپ سے کچھ ایسی بات کہی ہو جو آپ کے ذہن میں نقش ہوگی ہو یا آپ نے محسوس فرمایا ہو کہ یہ بات ایسے ہونی چاہیے ہمیں یہ کرنا چاہیے ان کے سجیشنس بھی ہوتے ہوں گے آراہ بھی ہوتی ہوں گی اصل میں میں نے یہ بات خاص طور پہ عرب علماء میں دیکھی ہے جو آشقان رسول علماء آتے ہیں کہ حج کے دنوں میں بھی ڈیلی بیس پر جی ان کے اجتماعات ہوتے ہیں مکہ مدینے میں اچھا اس میں دنیا بھر کے آئے ہوئے حاجیوں کی گویا تربیت اور ان کی تذکیا نفس جی آخرت کی تیاری کا ذہن عشق رسول کا ذہن دیا جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے بھی مدنی پھول ہے کہ ہم حج پر جائیں بزنس ٹرپ پر جائیں کہیں بھی جائیں ہم ہر ہر دن کو استعمال کریں مبلغ مبلغ ہوتا ہے اس کو وہاں کے ان ایام کو ان دنوں کو استعمال کرنا چاہیے اور ماشاءاللہ جو میں سمجھتا ہوں ہرمین طیبین کی حاضری میں نیکی کی دعوت کا موقع ملتا ہے آپ نے بھی سفر کیا ہے یہ مبلگین کے لیے بدنی پھول ہے اسلامی بہنیں جو مبلغ ہیں ان کے لیے مدنی پھول ہے کہ وہاں آئے ہوئے اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہن ہو سب کا دل نرم ہو چکا ہوتا ہے ہر کوئی جو ہے ریپینٹ کرنا توبہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے ہر کوئی سدھرنا چاہ رہا ہوتا ہے تھوڑا سا مولڈ کرنے کی ضرورت ہے بلکہ میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ آنکھوں کے پلکوں پر آنسو تیار ہوتے ہیں روانے والا چاہیے آپ چار جملے کہیں رونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ چارے ہوتے ہیں رونا وہ طریقہ نہیں آ رہا ہوتا کہ آنسو نکلیں گے کیسے آپ دعا کرنا شروع کریں پیچھے مجموعہ کڑا ہو جاتا ہے دعا امین کہنے کے لیے جی اس سے اچھا ماحول کون سا ہوگا دیکھنا ایک تو وہ ماحول ہے جہاں آپ جائیں تو گناوں کے دلدل سے لوگوں کو نکال کر نیکی کی دعوت دینی ہے ہر بین بین کے سفر میں تو ہر بندہ اچھی بات سننا چاہتا ہے آپ مبلک کو زیادہ آپ کے لیے سبھا میں جاری ہو جائے گا سبحان اللہ حیض مدنی چینل نے اس دفعہ بھی الحمد حسب روایت اپنی روایت کو برقرار رکھا ہے اور حاجیوں کی تربیت کے لیے بہت سارا جو ہے وہ ایک مواد یہ مدنی چینل پر نشر دی کیا دی ہے دی جس میں آپ کی حاج تربیتی اجتماعات بھی ہیں سستا احکام حج بھی ہوا اور آپ بھی آپ کو بھی دکھایا جاتا رہا وہاں سے عرفات سے مینا سے مظلفہ سے تاکہ شوق اور ذوق جو یہاں پر موجود ہیں ان کا بھی جو ہے وہ بڑھتا رہے دی دی تو اس حاج تربیتی اجتماع کی جو حاجر کی تربیت کے حوالے سے مدنی چینل کی نشریات رہی اس کا کیا فیڈ بیک ملا آپ کو حاجیوں سے کسی نے کسی سے آپ کی ملاقات ہوئی ہو کسی نے کوئی تاثرات دیے ہوں کل یہ ایک ایسی بات آپ نے کی ہے کہ میں یقین کریں جتنا شکریہ ادا کروں مدنی چینل کا وہ کم ہے یہ ان کی مہربانی ہمارے مدنی مرکز کی مہربانی کہ ہم جیسے نکموں کو یہ موقع دیا جی کہ ہم چینل پر آ کر حاجیوں کی تربیت کریں اتنا دل خوش ہوا کہ یقین کریں بیسوں حاجیوں نے الحمدللہ روک روک کر بتایا کہ ہم نے مدنی چینل پر حج تربیتی اجتماع دیکھا مدنی چینل کے مطابق ہم حج کر رہے ہیں اور ہم حج پہ بہت خوش ہیں عمدل رمی عمدل کے دوران دیکھئے ہم وہی آسانی والے ٹائم پہ جاتے تھے جی تو اس ٹائم پہ ہمیں اور حاجی بھی ملتے تھے کیا تھا ہم نے تربیت لی تھی آپ سے مدنی عمدل چینل عمدل پر سیکھا کہ یہ وہ عمدل عمدل اور اتنی دعائیں کہ یار اتنا آسان ہو گیا میں نے کہا فائدہ ہوا کہ بہت فائدہ ہوا ایک حاجی تو مجھے عرب عمارات والے ملے کہتے ہیں کوئی تربیت نہیں لی تھی اب یہ دیکھیں انٹرنیٹ کے فوائد اور جو ٹیکنالوجی کے فوائد ہیں انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے کیا کیا وہ تین گھنٹے کا تربیتی اجتماع تھا ہم نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا वा. اب جب جہاز میں بیٹھے نا تو اب ہمارا تین چار گھنٹے کی فلائٹ تھی پورا جہاز میں ہم آپ کا تربیتی اجتماع پورا دیکھ لیا Allah اب ہمیں ساری چیزیں سمجھ آ گئیں تو یہ وہ فوائد اچھا کئی ایسے حاجی ملے جو کہتے ہیں ہم نے موبائل پر اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی ہے مجلس عمرہ کی جو ہے عمرہ اور حج کے نام سے و عمرہ تو اس میں کا طریقہ پریکٹیکل موجود ہے احرام کا طریقہ کہتے ہیں ہم جو چیز دیکھنی ہوتی ہے کرتے ہیں اور اس کو دیکھ کر جو ہم حج کر لیتے ہیں عمرہ کر لیتے ہیں مجھے میں میں خیمے بے آ کے لوگ ملے کہ ہم نے نے ہمارے گھر والوں نے مدنی چینل پر تربیت لی اور ہمارا حج بہت آسان ہو گیا حن تو میں تو سوچتا رہا کہ یار کتنی بڑی نعمت ہے مدنی چینل میں آپ کو بھی کہتا ہوں اور جتنے مدنی چینل کے موبائل ہیں اتنی بڑی ہمیں شہادت ملی ہوئی ہے ہمیں نہیں پتا کہ ہم جو یہاں بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں وہ کس کس کو کہاں کہاں فائدہ دے رہا ہے اللہ قبول فرما لے تو یہ بہت بڑا سوال ہے سبحان اللہ اور ہاؤ مچ فارچونیٹ کتنے خوش بخت ہیں وہ لوگ بھی ہے سب کہ جو مدنی چینل کا ساتھ پہنچانے میں مدنی احتیاط جو ہے وہ دے رہے ہیں کہ ان کے ان احتیاط کے ذریعے سے نیکی کی رعوت کا پیغام جو ہے وہ کہاں کہاں کمال ہو گیا نا سلمان بھائی آج سے کچھ عرصہ پہلے جملہ کہا جاتا تھا کہ چینل جو ہے وہ خراب کرتا ہے لوگوں کو واقعی ایسا اکثر تو ابھی بھی ایسا ہی ہو رہا ہے مگر چینل کی تاریخ میں دہلی کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ چینل دیکھ کر کوئی مسلمان ہوتا ہو اللہ اللہ چینل دیکھ کر نمازی بن جاتا ہو چینل دیکھ کر گناہ چھوڑنے والا شراب, شراب چھوڑنے والا آج کے آکام سیلاؤ اور حاجی بن جاتا ہو اچھا میں آپ کو ایک واقعہ پہلے بھی سنایا تھا کہ ایک صاحب مجھے مدینے شریف میں ملے بتیس سال سے جدہ میں رہتے تھے اللہ کہتے ہیں میں آج مدنی چینل دیکھ کر بتیس سال بار پہلی بار مدینے آیا ہوں اللہ مجھے کچھ ایسے لوگ مل گئے جو کہتے ہیں مدنی شریف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں مکے جاتا واپس آ جاتا مدنی چینل نے مجھے مجبور کیا کہ اتنا رو رو کر یہ مدینے کا ذکر بیان کرتے ہیں مدینے کی حاضری کتنی بابرکت ہے پہلی بار مدینے آیا اور وہ ہمیں ملے تھے اللہ لب آپ بتائیں اس چینل ایسا چینل کون سا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے سبحان اللہ شیخت امیر اسنت بڑی پیاری دعا بھی دیتے ہیں مدنی چینل کے لیے جو ساتھ سات دے اتار کا اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار حنالل کا اللہ نصیب فرمائے آپ کی کالز بھی ہیں اور آپ میسجز بھی ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم شامل کریں گے میسجز بھی میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ شاء اللہ کالس بڑھتے ہیں اور امیر اسنت ایک مدنی پھول جہب دیا کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں مبلک ہر جگہ مبلغ ہوتا ہے وہ جہاں بھی ہوتا ہے ملک ہوتا ہے اور نیکی کی دعوت دینا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کے اندر کوئی اخلاقی اعتبار سے یا اس کے کردار کے اعتبار سے وہ غلطی پائی جا رہی ہے تو احسن طریقے سے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے سامنے والے کو سمجھانا یہ مبلک کی جو اخلاقی ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں ان میں سے ایک ذمہ داری ہوتی ہے رکن شورا میں ہم نے یہ پہلو یہ وص جو ہے یہ بڑے قریب سے دیکھا ہے کیونکہ مجھے بھی الحمدللہ ایک سفر مدینہ کی شہارت ملی ہے میں اس پر بھی انشاءاللہ کچھ بات کریں گے ان کا کس طرح سے انداز رہا سفر حج کے دوران بھی مدنی حلقوں کا اور عرب شریف میں مدنی حلقوں کا انداز کیا رہا نیکی کی دعوت دینے کا انداز کیا رہا مدنی حلقہ جہاں پر ہوتا ہے وہاں نیکی کی دعوت ہی دی جاتی ہے سنتے ہی سکھائی جاتی ہیں کیا انداز رہا کچھ جھلک آپ کو دکھاتا دھاوتے اس گام کی سارے مکہ و مدینہ ہے بلکہ سفر حج ہے اور اس کے دوران بھی نیکی کی دعوت کا سلسلہ یہ جاری و ساری ہے امامیں باندے جا رہے ہیں اور دیگر حج تربیتی اس سماعت کا سلسلہ بھی جاری آپ کے ساتھ آپ کی فیملی بھی تھی گھر والے بھی تھے اور میری معلومات کے مطابق آپ کی جو پوتی ہے مشکات تاریہ یہ بھی تھی تو بندہ سوچ رہا ہے چلو یار اتنے مبارک سفر پر آئے ہیں تو گھر والوں کو ٹائم دیتے ہیں مدری منی کے ساتھ جو ہے وہ دل بہلاتے ہیں تو آپ کا پھر بھی جدول رہا یہ کیا قصہ رہا دیکھیں فیملی کو بھی ٹائم دینا چاہیے اور الحمدللہ ہم بھی دیتے ہیں لیکن ظاہر سارا دن تو ان کے ساتھ نہیں ہوتے نا ٹھیک ہے اور اصل چیز یہ ہے کہ بندے کو اگر یہ لالچ ہونا کہ وہاں مکے پاک کی ایک نیکی ایک لاکھ نیکی کے برابر ہے سلمان بھائی یقین کریں اتنے مبلغین کی حاجت ہے لوگوں کو حج کا طریقہ نہیں پتا احرام کا طریقہ نہیں پتا بدہی سے مسائل سیدھے سیدھے سے مسائل بھی لوگوں کو نہیں پتا تو اللہ کی رحمت سے جب ہم یہ بیانات کرتے ان کے سوال و جواب ہوتے دارالشتا کے اسلام بھی ہمارے ساتھ تھے تو یہ احساس ہوتا تھا کہ کاش نیند بھی آئے زیادہ سے زیادہ ان کی تربیت کی جائے اللہ, اللہ کی احمد سے اللہ، اللہ سلامت رکھے لائے پر مناظر تو صرف میرے دکھائے گئے ہوٹلوں میں جا جا کر حاجیوں کی تربیت کر رہے تھے کسی کو احرام باندھنا سکھا رہے تھے ان کے مسائل الحمد للہ تک پہنچا کر ان کا جواب دیتے تھے تو یہ, یہ میں عرض ضرور کروں گا ہمارے مبلگین کو جو حج پر جاتے عمرے پر جاتے دیکھیں ایک تو یہ کہ میں گیا میں نے عبادت کی اپنی عبادت کی اپنے طواف کیے اور واپس بڑی اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کی وجہ سے کسی طواف درست ہو جائے کسی کی عبادت درست ہو جائے کسی کو شرعی مسئلہ بیان ہو جائے کوئی نمازی بن جائے کوئی گناہ چھوڑنے والا بن جائے تو یہ آپ کے لیے کتنی بڑی نیکی ہے ایک ہے ذاتی فائدہ وہ کہتے ہیں نا ایک ہے جو سب کے لیے متعدی اب متعدی والا کام اگر ہم کریں دوسروں کو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا تو یہ یہ ہونا چاہیے کئی مبلغین ایسا نہیں کرتے وہ جا کر کہتے ہیں ساری زندگی تو مدنی کام کی اب یہاں تو اپنی اپنی لائف گزارے ہم جہاں بھی ہیں مبلگ ہے وہاں زیادہ ضرورت کرنی چاہیے اور حضور نے فرمایا بھی نا حضور خیر اللہ کہ بہتر لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچانے والے ہیں تو اس سے بڑھ کر اور نفع کیا ہوگا کہ کسی کو احرام کا طریقہ بتا دیا جائے پریکٹیکل کروا دیا جائے طواف کے حکام بتایا جائے ایک رات سلمان بھائی جی جو مینا جانے سے پہلے کی رات تھی جی آٹھ زلحجا کی جس آٹھویں شب کہلاتی ہے جی اچھا ہم نے آٹھ کے دن میں جانا تھا مینا صحیح کمرے میں بیٹھے تھے کچھ ہمارے ساتھ ہوٹل میں ساتھ تھے کہہ رہے ہیں بھرمشالیف چلتے ہیں فارغ بیٹھے ہیں کیونکہ صبح مینا جانا ہے ہم نے احرام نہیں ماننا تھا تو ہم نے کہا چلیں یار گھر میں بیٹھنے سے بہتر ہے پھر تواف اچھا اے اے ذہن یہ تھا بہت رش ہوگا ہم نے کہا چلیں کابے کا دیدار کر کے آ جائیں گے عشاء کی نماز پڑھ کے آ جائیں گے پھر آ... نہیں کہہ گے طواف اگر رش زیادہ ہوگا ہم چلے گئے تو ماشاء اللہ رش کم تھا صحیح. اب یقین کریں سلمان بھائی مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے زندگی میں کبھی ایسا طواف کیا ہو میں طواف میں شاید وظیفہ پڑ ہی نہیں سکا ہر چکر میں مجھ سے لوگ مسئلے ہی پوچھتے رہے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس رات کو وہ حاجی آتے ہیں جو جدہ سے مکہ سے ریاض سے تو اب ان بچاروں کو کچھ بھی نہیں پتا تھا میں طواب کے دوران مسائل بتاتا رہا طواب کے بعد مجھے بٹھا لیا اتنا رش ہو گیا حرم شریف میں میں سوچتا رہا کہ اس وقت تو کئی مفتیان کرام اور ملگین کو یہاں ہونا چاہیے کون سا حج کر رہے ہیں یہ نہیں پتا Oh, oh. رام کدھر سے باندھنا ہے یہ نہیں پتا قربانی کرنی ہے یا ہمارا حج قربانی والا ہے یا نہیں یہ نہیں پتا میرا خیال ہے اگر میں نے پچاس لوگوں سے بات کی ہوگی تو پچ پچیس تیس لوگوں کو جن پر دم ہو چکا تھا oh, oh. میں نے واپس آ کر مفتی قاسم صاحب کو بتایا کہ حضور آج تو کمال ہو گیا یعنی اتنے مسائل لوگوں نے پوچھے تو اس سے احساس ہوتا ہے کہ تربیت لے کر وہاں جی. جا کر تربیت دینی بھی چاہیے سبحان اللہ بڑی بڑی پیاری بات کہی اور الحمد ہمیں جو سفر کی سارت ملی اس میں یہ بھی تھا کہ جب سفر کے لیے ہمیں ہمارے وہ مل رہے تھے ڈاکیومینٹس اس وقت بھی تربیت ہوئی اس سے پہلے بھی اور ڈاکومینٹس ملے پھر ذوق اور شوق بڑھانے کے لیے بھی جو ہے مدنی پھول ملتے رہے ایئرپورٹ پر پہنچے وہاں پر بھی مدنی پھول ملے پھر جہاز میں جب بیٹھے وہاں پر بھی الحمدللہ پھر جب حضور کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے مدینہ شریف پہنچ گئے وہاں پر بھی ایک جو ہے وہ اجتماع ذکر رکن شرا نے تربیت فرمائی کہ کس طرح حضور کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے اور واقعی مدنی چینل کے ناظرین اس مدنی تربیت کا ایسا زبردست فائدہ ہوا کہ ایک سار تو مجھے ایک دفعہ اس سے پہلے بھی ملی تھی لیکن ان دونوں کے اندر الحمدللہ فرق یہ تھا کہ ایک عشق رسول کی صحبت ہے اور قدم قدم پر الحمد مدنی تربیت ہو رہی ہے اور آداب بتائے جا رہے ہیں ذوق کو شوق بڑھایا جا رہا ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے گی دعوت اسلامی کا ایک ترا امتیاز کہوں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ حاضری کا ذوق و شوق بھی دیا جاتا ہے اور حاضری کے مسائل بھی سکھائے جاتے ہیں اور کس طرح سے حج کرنا ہے کس طرح سے عمرہ کرنا ہے اس کی جہاں اہمیت کو اجاگر کیا جاتا ہے وہیں اس کا سلوشن جو جی ہے یہ بھی دیا جاتا ہے یہاں پر آپ کے سوال بھی ہیں سوال تو حضور جو میسیجز کرنے والے جی عوام تو دیکھیں اپنے حساب سے کر رہے ہیں سوال جی جو کر رہے ہیں ایک سوال پوچھتا ہوں جی یہ ہے سوال میاں والی سے جی سوال جس جو گفتگو ہم کر رہے ہیں اس سے متعلق نہیں ہے بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ رکنے جی شورا سے یہ پوچھیں کہ کیا گرین کلر ان کو بہت پسند ہے ہر چیز گرین ہے گلاسز گرین واچ گرین ٹیب گرین اور اب جو چادر کی پیکو ہے یہ بھی گرین کلر میں ہے شاید میری آنکھیں بھی گرین ہے کہ واقعی کیوں نہ پسند ہو نبی ہمیں تو گرین کلر سے محبت ہی امیر علیہ نے کرنا سکھائی ہے سبز گمبت گرین ہے اور اللہ ہمیں اللہ کرے مجھے ایک موترز نے ایک بار کہا تھا یہ جو جملہ ہے نا انہوں نے جو سرسا پہلے کاروباری ایک جاننے والے تھے میری گاڑی بھی زمانے میں گرین ہوتی تھی تو مجھے کہا آپ کی گاڑی بھی گرین ہے اور آپ گلاسز بھی گرین اور پتنی گھڑی بھی زمانے میں پین گرین تھا تو میں نے اس کو بھی یہی کہا تھا میری آنکھیں بھی گرین ہیں اور فکر نہ کرو ہماری قبر بھی گرین ہوگی اللہ جنت کے باغ جباؤ اللہ میں ہمیں ہماری نیت کیا ہے ہمیں گرین کیوں پسند ہے وہ نبی پاک علیہ صلاح السلام کے گنبد نے خطرہ کی وجہ ٹھیک ہے جی یہاں اسے ایک اور سوال ہے یہ بھی اس موضوع سے متعلق نہیں ہے جو ہم گفتگو کریں سفر نامے سے مدنی سفر نامے سے آپ نے لگتا ہے اپنا سلسلہ کھلے تو میں نے ٹائم دینا ہے آپ سے جی تو بہرحال کہہ رہے ہیں بابل مجما سی سوال ہے عبدالحبیب بھائی کس چیز کا کعوا پیتے ہیں مجھے تو یہاں مدری چینل والے پلاتے ہیں اور میں گرین ٹی پیتا ہوں گرین ٹی تو نارمل مل جاتی ہے بازار میں اور یہ عام عام چائے سے زیادہ اچھی ہے ویسے مشورہ دیتا ہوں کہ اگر چائے پینے کے شوق زیادہ ہو تو گرین ٹی صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے کیلوریز کم کرتی ہے تو پی دیا کریں شامل کرتے ہیں محمد ندیم اتاری ہانگ کانگ سے مدرسۃ المدینہ فیضان صحابت پچیس فروری دو ہزار سترہ بروز ہفتہ بعد نماز عشہ کولون مسجد کمیونٹی ہال کے اندر عظیم شاہ اجتماع ذکر نات کا سلسلہ رہا جس میں رکن شورا ابو مدنی حاجی عبد الحبی بتاری سلاماری نے سنت و بڑا بیان فرمایا اور کت انگیز دعا کی اس اجتماعی پارک میں الحمد اللہ پورے ہانگ کانگ سے اسلامی بھائی جگ درجور والی ہانہ شوق کے ساتھ حاضر ہوئے اور شرکت کی اس اجتماع پارک میں بالخصوص اس بات کو دیکھا گیا کہ بھائیوں کے یہ تاثرات بھی سامنے آئے کہ ہم نے بارہاں بیانات سنے لیکن کبھی بھی ہماری آنکھیں نم نہیں ہوئی اس اجتماع پارک میں جب بیان ہوا واقعی میں اس کی روحانیت اس کی کیفیت اس کا था ایک بالکل ہی الگ تھا یہ آپ کی جو ہانگ کانگ کا جو سفر ہوا آپ کا ہانگ کانگ کا اس کے حوالے سے سفر کے ہے کچھ اس کی رویہات بتائیں ہم نے غالباً پچھلے سال مدنی چینل پر بھی جلوس میلاد کے بھی کچھ مناظر دیکھے تھے ناظرین کو وہ بھی دکھاتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں جی جلوس ملاد اور جو اجتماعی میلاد کے مناظر ہیں ہانگ کانگ کے وہ مدنی گلدستہ بھی ہم پلے کریں گے صلی اللہ خبرو سہلے خبر رب کے تاج داروس میر خبر رب کے تاج داروس میر خبل شالداروں سہن مے سبان آ سگنا مے سبان آئی شارماروں سگنا مے سبان کاروبار باروں سگن مے سبان کاروبار بار ہلو آ سگن مے شاہکا رہو سہلن مائ سبانے خدا کے ساہکا رہلو آ سہلن مائ حبان آمنا کے گل آگا رہ سہل مائ حبان آمنا کے گل آگا رہ سہل ہمارے شہری آلو ہے سہل ہمارے ملحبا صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ ع وسلم نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلی کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا رہے ہیں پیرسلامی بھائیو آشقان رسول کہاں نہیں آشقان میلاد کہاں نہیں اس وقت اب ہانگ کانگ میں ہے اور ایک طویل لائن آپ ہیں یہ لائن کچھ کھانے پینے لینے کی لائن نہیں ہے دنیاوی انعامات لینے کی لائن نہیں ہے بلکہ یہ آشقان رسول ایک طویل قطار میں انتظار کے ساتھ جوز پڑھتے ہوئے اپنے آکا مولا صلی اللہ تعالی علی وسلم کے ہوئے مبارکیز لئے لگے ہوئے ہیں الحمد للہ ہانگ کانگ میں ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے دعوت اسلامی کا اجتماع میلاد سے میلاد کا اختتام ہوا ہے اور اس کے اختتام پر نور مبارک شریف کی زیارت کروائی جا رہی ہے کیا بات ہے میرے نبی پاک کے چاہنے والوں کی امیر اللہ ہیں نا یا رسول اللہ میرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب کریں شاہباد کی سیر دعوت اسلامی دنیا بھر میں کشمیر رسول کے جام بھر بھر کر پھیلا رہی ہے آپ بھی اس مدری تحریک کے ساتھ وابستہ ہو کر نبی پاک علی کی کو پھیلانے کے لیے شامل ہو جائیں چینل دیکھتے رہیے صلی اللہ تارا محمد صلی اللہ ہانگ کانگ اور جلوس سے میلاد کیسا ایکسپیرئنس رہا ہانگ کانگ اور اس طرح کے ممالک تو دنیاوی ٹرپس کے لیے بزنس ٹرپس کے لیے مشہور ہیں ٹیکنالوجیز کے لیے مشہور ہیں میں اس سے پہلے بھی ہانگ کانگ جا چکا تھا اور یہ دوسرا میرا سفر تھا اور جس بیان کی کال آئی تھی وہ تیسرا سفر تھا وہ ایک الگ سفر تھا لیکن یہ ہانگ کانگ کا جلوس میلاد جو نا سلمان بھائی واقعی یادگار تھا میرے لیے ایک شاندار جلوس میلاد دیکھا آپ نے کہ ہزاروں کی تعداد میں آشقان رسول جمع تھے اور جس جذبے کے ساتھ وہ جمع ہوتے ہیں یہ نبی پاک علیہ اثرات والسلام سے محبت کا ایسا اظہار ہے اور دنیا بھر میں میرے آقا کے چاہنے والے ہیں یہ مناظر دیکھ کر آنکھیں نم ہو جاتی کیا بات ہے میرے آکا علی اصلاط اسلام کی ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زبانہ ہے اللہ بات Allah. ہے اور یہ منظر دیکھ کر پھر وہاں ماشاءاللہ جس طرح یہ اجتماع ہوا اور میرا وہاں یہ جو ہانگ کانگ کا سفر تھا ربی البل میں اس میں کئی دن میں رہا تھا وہاں پر تو اور بھی مختلف جگہوں پر بیانات ہوئے تو ماشاءاللہ ون اف دا بیسٹ ایکسپیرینس اف مائی لائف اور یہ بہت اچھا ماشاءاللہ اللہ باروی شریف تھی اللہ سبحان اللہ یہاں حضور ایک اور بھی لوگ آپ سے سوال کرتے ہوں گے کہ آخر آپ بڑی راتیں یہاں امیر اسنت کے ساتھ کیوں نہیں گزارتے بارہویں شریف ایک بڑی رات ہے اور حضور کی آمد کی رات ہے اور پھر طریقے اپنا انداز ہے اس کے استقبال کا ایک وزر کسی کیفیت پورے اجتماع پہ جو ہے وہ تاریخ ہوتی ہے بلکہ جو گھر پہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بھی ایک کیفیت ذوق اور شوق کی لے رہا ہوتا ہے حضور کی محبت سے سینہ روشن کر رہا ہوتا ہے تو آپ کا جی نہیں چاہتا کہ یہاں میل اسنت کے ساتھ وقت گزارے کس کا جی نہیں چاہتا اور صرف بارہویں نہیں سلمان بھائی مجھے تو یاد پڑتا ہے میں نے بہت سال ہو گئے میں نے شاید کوئی بڑی رات باب المدینہ میں نہیں گزاری بارہویں ہو گیارہویں ہو جی شب برات ہو شب میراج ہو جی اور مجھ سے سوال بھی ہوتا ہے کہ آپ ایسے اہم موقع پر نہیں ہوتے یہاں پر دیکھیں آ, آ, امیر علیہ سنت نے کئی بار یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ میرے قریب رہ کر ضروری نہیں فیضان ملے میری دعوت اسلامی کا جو کام زیادہ کرتا ہے میں اس سے زیادہ خوش ہوتا ہوں سبحان اللہ پیر اللہ کا فیضان پیر کا کام کرنے سے امید زیادہ ملے گا تو الحمد ان بڑی راتوں میں نارملی سفر کرنے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہزاروں اسلامی بھائی مختلف ممالک میں جمع ہوتے ہیں جی تو کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ کسی ایسے ملک چلے جائیں کہ جہاں اسلامی بھائی بڑی تعداد میں جمع ہوں اور ان تک ہم نیکی کی دعوت پہنچا دیں ہاں البتہ یہ ضرور اہتمام کرتا ہوں اور ہم کئی اسلام میں مل کر اہتمام کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا نا مدنی چینل دیکھ کر وہ ذوق بنتا ہے تو ہم ضرور مدنی چینل پر شامل ہوتے ہیں جہاں بھی دنیا میں ہوں کیونکہ ہمارے ٹائمنگ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک بار میں بحرین میں تھا اور میرے لیے بڑا وہ عجیب سا ایکسپیرینس تھا کیونکہ وہاں رات ساری رات اجتماع نہیں ہوا بارہ روز کا گیارہ بجے ختم ہو گیا اور ٹھنڈ بولے میرا کام زبردست ٹھنڈ تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے کہا نہیں میں تو چین نہیں آئے گا یہ تو صبح بارہ تک ہماری جاگنے کیدت اور وہ صبح کا استقبال تو ہم نے پھر ایک کمرہ میں ہم سارے جمع ہوئے ایک ہال تھا اور مجھے یاد ہے ہم سب نے رضائیاں اوڑی ہوئی تھیں اور اتنی ٹھنڈ تھی رضائی کے جو ہے نا کو دیکھتے رہے صبح کا وقت ہوا تو ڈنڈے لے کے کھڑے ہوئے افسوس بھی ہو رہا تھا کہ ہم دور بہت ہیں لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ نیکی کی دعوت کے لیے گھر سے بھی دور ہوتا ہے انسان پیر صاحب سے بھی دور ہوتے ہیں تو امید ہے کا برکتیں ملیں گی کیا بات ہے انشاءاللہ کالز سلسلے کا حصہ بناتے ہیں جی کال شامل کرتے ہیں میرا نام محمد سلیم رضا اثاری ہے میں ضلع بہاول پور والا سے عرض کر رہا ہوں ماشاء اللہ بہت بہت مبارکباد میں شرح آجی ابو برقادی دامت مرکات عالیہ کو حج کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں سلمان بھائی ماشاءاللہ اللہ بہت پیارا سلسلہ چل رہا ہے میرا یہ سوال تھا کہ مدلی سفر لامہ اس میں ایک مدری پھول لینا اور کچھ دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی بندہ حج پر جا رہا ہوتا ہے یا عمرے پر جا رہا ہوتا ہے تو تمام اسلامی بھائی جو ہے نا انہیں کہتے کہ جی آپ اس سفر میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیے گا لیکن جب اس سفر پر جو بھی جا رہا ہوتا ہے تو اسے ذوق اور شوق اور محبت اتنا ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ دیوانہ وار چلا جا رہا ہوتا ہے تو وہ جو بھی حج کر جا رہا ہوتا ہے یا سفر پر جا رہا ہوتا ہے یعنی رہا ہوتا تو وہ جب یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو تمام سفر میں یاد رکھوں گا لیکن ایسا ہو نہیں پاتا تو یہ الفاظ کہنا یا حج پر جانے والے کو یہ کہہ دینا کہ ہمیں سارے سفر پر یاد رکھیے گا یہ کہنا اور آگے سے کہ یاد رکھوں گا کیا یہ صحیح ہے جی دیکھیے اس میں جو کہہ رہا ہے اس کی تو ایک اچھی نیت ہے امیر اللہ سنت کا کلام بھی ہے نا اے میں طلب دعا ہوں مجھے بھول نہ جانا تو یہ تو ایک انداز ہے ہر جانے والے کو لوگ اپنا سلام بھی پیش کرتے ہیں اب آپ وہاں محتاط جملے استعمال کریں انشاءاللہ کوشش کروں گا اب میں جناب ہر جگہ آپ کو یاد رکھوں گا اچھا اگر اس وقت بھی نیت تھی کہ رکھوں گا تو ٹھیک ہے اب اس کے بعد اگر بھول گئے تو گناہ نہیں ملے گا لیکن پھر بعض غلطی یہ کرتے ہیں کہ واپس آ کر کچھ لوگ پوچھتے ہمیں یاد رکھا کہ نہیں ہمارا نام لے کے سلام دیا کہ نہیں تو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ سامنے والے کو شرمندہ کر سکتا ہے चीज़ دیکھیں ایک بات طے ہے کہ دنیا میں جو بھی حاجی گیا ہوگا اس نے سارے مسلمانوں کے لیے دعا کی ہماری کئی دعائیں تو اجتماعی ہیں نا سرکار کی ساری امت کی مخش فرما اور جو عربی دعائیں ہیں اس میں بھی پوری امت کے لیے دعائیں ہیں تو الحمدللہ للہ طواف ہو حج ہو عمرہ ہو مدینے کی حاضری ہو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہر مسلمان سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہے تو ہم اس کا حصہ ضرور پائیں گے ان اور ہماری نیت اچھی ہے لیکن ایسے سوال نہیں کرنی چاہیے جو کسی کو جھوٹ پر جو ہے نا وہ مجبور کریں حضول سوال سوال مدنی بھی دی دی دی دی آ, دوسری بات میسج بھی ہیں حضور ان کو بھی شامل کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی طرف جو میسجز آ رہے ہیں آ, مشاہد رضوی ہیں ہند سے آ, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری قبر بھی گرین ہوگی یہ جملہ بہت لطف دے گیا واہ سبحان اللہ ٹھیک ہے جی آ, ایک اور میسج ہے کہ ماشاءاللہ اللہ آپ کی گفتگو بہت, بہت اچھی ہے اور ان کے ماشاءاللہ بڑے پیارے آ, جو ہے وہ جذبات ہیں کہ اگر بندہ جب لکما کھا رہا ہوتا ہے تو وہ لکما بھی رک لک جاتا ہے کہ پہلے بات سن لیں اور پھر جو وہ کھانا بھی کھا لیں گے مرحبا اللہ آپ کو یہ تعریف ہے یا یہ شکوا ہے کہ ہم نے کھانے سے روک دیا ہے ان کو نہیں جی یہ یقینا یہ تعریف ہی ہے کہ سلسلہ ایسا اچھا ہے کہ کھانے کی طرف توجہ کم ہونے مجھے ان سے ایک ہمارے یاد آ گئی ہند کے ہمارے بہت اہم ذمہ دار ہیں غلام یاسی نوری بھائی جب ذہنی آزمائش ہوتا تھا آج سے دو تین سال پہلے تو انہوں نے مجھے میسج کیا کہ بھائی کوئی اس میں بریک لیا کریں ہم نے اگر کچھ بھی کرنا ہے نا پانی پینا ہے چائے پینی ہے استنجا کرنا رضا رضا ہے ہم بیٹھے ہی رہتے ہیں کہ اب جب تک ذہنی آزمائش کا کوئی سوال نہ نکل جائے تو کوئی بریک لیا کریں پھر ہم نے اس میں بریک کا سسٹم شروع کیا اللہ اور اللہ کلام وغیرہ شامل کیا صحیح صحیح صحیح ماشاء اللہ ایک اور کال شامل کرتے ہیں کر رہ ہمارے پیارے پیارے رکنی شورا حجی الحبی بھائی کی زیارت ہو رہی ہے اور آپ بہت پیارے پیارے میں اپنے ارچان پر مارے سرزر کے میرے لیے میرے والدین کے لیے پکش کی دعا پر مارے اور سات لکھ کر مارے شہزادہ اختار کا الحمد للہ تین بار ملاقات کا موقع ہے آپ بڑے تحمل سے بڑے صبر سے بات سنتے ہیں لیکن ہمارے جو مورک اسلام بھائی ہوتے ہیں وہ تو کہتے آپ چلتے رہے چلتے رہے پیچھے اسلام بھائیوں کی بھی باری ہے لیکن آپ کا دل کہہ کے یہ اسلام بھائی آپ سے ملاقات کرے وہ اپنے دل کا حوال آپ سے بیان کرے اور آپ سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی اشیاء فرماتے ہیں اللہ جل ہمارے حضور کو اگر بندہ آگے چلا جائے تو اس کو واپس بھی بلا لیتے ہیں یہ بالکل صحیح انہوں نے اور میں نے یہ بات ضرور نوٹ کی کہ مناف شریف میں بھی اور کئی مقام پر بات شروع دے نا تو بندہ ہوتا ہے یار اب دوسرے بھی کام کرنے ہیں وہ بالکل توجہ سے اس کی بات سنتے اور جتنی دیر وہ بیٹھتا ہو یہ ماشاء اللہ یہ وہاں بھی مور والے بھی تو بڑا کام کرتے ہیں نا آپ سے جو ملاقات کرتے ہوں گے جسماعت کے بعد آپ ملاقات فرماتے ہیں وہ بھی آپ کی بھی منظوری ہے نا مثال طور پہ بندہ ایک ہزار آدمی اگر لائن میں کھڑا ہے تو پھر تھوڑا سا اسپیڈ تو کرنی پڑے گی اچھا باپا فرماتے ہیں نا کہ اشارہ کر دے بھائی دعا کا اب پورا مسئلہ بتا کے دعا کروانا بھی ضروری نہیں ہوتا اللہ کریم ہے کہ اللہ ہمارے سارے مسائل حل کر دے دعا کر دیں سلحان ٹھیک ہے میسجز بھی ہیں آپ کے ان کی طرف بھی آئیں گے اور یہ دعا ہانگ کانگ کی طرف بالکل میں ہانگ کانگ کی طرف ہی آ رہا ہوں ہانگ کانگ میں آپ کے بھی مختلف مدنی کام رہے وہاں آپ نے کیا نوٹ فرمایا کہ قوم سے مدنی کام کی اشد ترین ضرورت ہے ظاہر سی بات ہے داعود اسلامک ایک سو تین سے ظاہر شعبہ جات ہیں دین و تین پوری دنیا کے اندر جو صنعتوں کی دھومیں مچائی جا رہی ہیں تو کچھ ممالک میں یا کچھ ایریاز میں کچھ ترجیحات جو ہیں وہ الگ الگ ہوتی ہیں تو ہانگ کانگ میں آپ نے کیا محسوس فرمایا کہ کس چیز پر زیادہ فوکس ہونا چاہیے سلمان بھائی ہانگ کانگ ایک طرح سے دنیا کا ایک عجیب و غریب ملک ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو حدود اربہ نا وہ ایک شہری ہے ہانگ کانگ شہر بھی ہے اور وہی وہ ملک ہے اور کوئی سٹی نہیں ہے اچھا وہ تقریباً پانی سے گھرا ہوا ہے اس کا جو رقبہ ہے وہ بھی اب سیچوریٹیڈ ہے وہ فیل ہو چکا ہے اب ہانگ کانگ اوپر کی طرف بڑھ سکتا ہے سائیڈوں سے نہیں بڑھ سکتا وہاں ساٹھ ساٹھ منزل پچاس پچاس منزل عمارتیں اچھا وہاں میں نے ایک چیز دیکھی کہ ورلڈ موسٹ ایکسپینسو لینڈ دنیا کی سب سے مہنگی ترین اگر زمین کہیں ہے تو شاید وہ پہلے دوسرے نمبر پہ ہانگ کانگ ہوگا اس کا مجھے اندازہ ہی ہوا کہ ہم نے جب مسجد بنانے کے لیے کوشش کی اور وہاں مسجد کے لیے جگہ کی بات کی تو اٹس نیئر ٹو امپاسبل کیونکہ کئی کروڑ یعنی سو دو پاکستانی کروڑ روپے بن جاتے اگر چھوٹی سی جگہ لیں مسجد کے لیے تو وہاں تو میں نے فلور اور اور فلور پہ لوگوں نے اتنی اونچی اونچی بلڈنگوں میں جان نمازیں بنائی جہاں مدرسے بھی ہیں تو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے وہاں ماشاءاللہ اللہ کے قریب مراکز موجود ہیں نماز با جماعت ہوتی ہے مدرسہ مدینہ بالغان پھر مدنی منوں کے مدرسے اجتماع ہفتہ بار ہو رہے ہیں اللہ کی رحمت سے نیکی کی دعوت بھی جا رہی ہے اور جس کولون مسجد کے اجتماع کی بات ہو رہی ہے وہاں کے اجتماع کا ایک ہدف میں جب پچھلی بار ربیو اول میں گیا تھا تو میں ہدف کر آیا تھا کہ سب سے بڑی ہانگ کانگ کی مسجد ہے ہم نے یہاں پر ایک بڑا اجتماع کرنا ہے تو اس اجتماع کی تیاری انہوں نے کی اور ہم کہہ سکتے ہیں ریکارڈ بریکنگ اجتماع تھا بہت شاندار وہ اجتماع ہوا اور بڑا شاندار اس کا جو ناظر بھی اس کے دکھائے جی؟ ہاتھوں ہاتھ آپ کو رکن شورا کا جو سنا تو بڑا بیان ہوا اس کے مناظر آئیے آپ کو دکھاتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت حق بہان می جو اید اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی رحمت حق بہانمی جو اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے یہ کسی طرح میرے بندے کی بخشش ہو جائے کسی طرح میرا بندہ بخشا جائے مگر یہ بندہ ہے جو رب سے دوستی نہیں کرتا یہ بندہ ہے جو اس کی آگے سر نہیں چھکاتا ایسا کریم مالک ہے کہ ستر سال پچاس سال ساٹھ سال بندہ گناہ کرے ایک بار معافی مانگ لے رب اسے معاف فرما دیتا ہے احبو کو چھپانے والا ہے میرا رب وہ ستار ہے ہم ہی ہے جو اپنے ایب کھول کھول کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں مالک کی رحمت نہیں چاہتی کہ ہمارے ایب لوگوں کو پتا چلے دوستی تو کر لو اس سے کر لو اس سے دوستی مانگ لو اس سے معافی دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ایک بار دو بار چار بار کسی کی نافرمانی کرو ارے ماں باپ گھر سے نکال دیتے ہیں مگر وہ کریم ہے کہ عمر گزار دی ہم نے اب تو بال بھی سفید ہو گئے اس کی لاپرمانیاں کرتے کرتے ہونا یہ چاہیے تھا میرے اسلامی بھائی ہماری آنکھ حرام دیکھتی نا وہ ہیں کان حرام سنتے وہ اسی دیئے تھے نا میرے تو نہیں ہیں وہ مالک کو دینے مولا جب چاہتا میرے کان واپس لے لیتا کہ تو تو کان سے حرام رہا ہے یہ ہاتھ حرام کے لیے تو ہاتھ گر جاتا یہ پیر حرام کی طرف چلتا تو میں لگڑا ہو جاتا مگر وہ کریمتیں دیے جا رہا ہے نوازشیں برساتا جا رہا ہے اور میں ختھائیں بڑھاتا جا رہا ہے پھر بھی شرم نہیں آتی اور کیجیے حرام دیکھتے ہیں حرام سنتے ہیں حرام کاریاں کرتے ہیں گناحوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گنا کیا ہی نہیں ختم پیرش یہ اللہ کی رحمت دیکھو کہ سارے گنا ادلیل ہو جائیں گے دنیا کی رپورٹوں سے ڈیلیٹ نہیں ہوتے لوگوں کے ذہنوں سے ڈیلیٹ نہیں ہوتے مگر اللہ کی مارگاہ میں سچی توبہ کر لے اللہ اس کے گناہ سارے معاف فرما دیتا ہے ہمیں دی پرابلم کیوں ہوتی ہے ہم نعمتوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہاں یار میں ہانگ کانگ کو پہنچ گیا ایک گھر تو بنا لیا لیکن یار اس کے تو چار گھر ہیں جب آپ چار گھر بنا لیں گے تو آپ کو لگے گا یار اس کی تو فیکٹری بھی ہے فیکٹری بنا لی تو اس کے پاس تو فلاں گاڑی بھی ہے یہ بھی کر لیا تو جناب وہ تو وہاں پہنچ گیا اس ملک نے بھی بزنس کر لیا ہے یہ دور کبھی ختم نہیں ہوگی مر جاؤ ہو گے لیکن یہ پیسے پیسے کی دوڑ ختم نہیں ہوگی آسان یہ ہے علماء کہتے ہیں نعمتوں میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو جب آپ اپنے سے غریب فقیر پریشان کو دیکھو گے آپ کہو گے اللہ تیری بڑی مہربانی محبت کرو اپنے رب سے اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھے سبحان اللہ بیان ہوا اور بیان علی شان ہوا اور ہانگ کانگ میں ہوا آشیقان رسول نے سنا تھے آئیے <تصفح> <تصفح> الحمد للہ پچیس فبروری دو ہزار سترہ کو دعوت اسلامی ہانگ کانگ کی جانب سے ہانگ کانگ کے جامع مسجد کالون مسجد کمیونٹی ہال میں عظیم الشان سن کو بھرا اجتماع رکھا گیا تھا جس میں ہمارے مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی عبدالحبیب الحبیب دامت دعمت مرک مل عالیہ کو بیان فرمایا تھا آپ نے توبہ کے موضوع پر انتہائی انٹرسٹنگ اور بہترین بیان فرمایا مختلف کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں نے اس میں شرکت کی تھی اور یہ اجتماع ملکی سطح پر کامیاب ترین اجتماع تھا ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے مرکزی مجلس سے شدہ کے رکن حاجی صاحب دامد برکات ملالیہ جلد ہی ایک بار پھر سے ہانگ کانگ وزٹ کریں گے اور ہانگ کانگ میں ایک بار پھر ہم اسلامی بھائیوں کو سنت و بیان سننے کی سعادت عطا فرمائیں گے سبحان اللہ یہ کب جا رہے ہیں دوبارہ ہانگ کانگ یہ بھی پوچھیں گے ایک اسلام بھائی کی اور تاثرات ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہے جی میں عتیق الرحمان اطاری ہانگ کانگ سے اک مشورہ الحاج المدنی تلحدیب تاریخ کی تین مرتبہ ہانگ میں آمد ہو چکی ہے اس مختصر جدول میں بہت مدنی کام ہوئے ہیں اور ان کے بیان سے کافی مدنی کاموں میں آسانی آ جاتی ہے امید ہے آئندہ بھی کرم فرماتے رہیں گے دعائے مقصد کی درخواست آپ بھی بخشی فرمائے اور ہماری بھی فرمائے مدنی کاموں میں آسانی آ جاتی ہے کیا کوئی ترقی ہے مدارس المدینہ کے اندر الحمد للہ مجھے بلکہ ہانگ کانگ سے بھی میسج آیا ہمارے ذمہ دار کا کہ یہ نہیں ہے اب دس ماشاءاللہ اللہ مدرس المدینہ ہو گئے یہ دعوت اسلامی ہے کہ ہر گزرنے والا دن ترقی کی طرف قدم ہے اور ہانگ کانگ جیسے ملک میں ماشاءاللہ جب بڑی مصروف لائف ہے جی ہمارے مبلگین ماشاءاللہ دن رات کوشش کر رہے ہیں اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے جی بلکہ ہانگ کانگ سے دیگر ملکوں میں بھی مدنی قافلوں میں جانے کا سلسلہ ہے مجھے وہاں جا کے چلا کہ چائنا وہاں سے سمجھ لیں ایک پل کا فاصلہ ہے برج کراس کرے تو چائنا آ جاتا ہے جی تو چائنا بھی ہمارے قافلے ہانگ کانگ سے جاتے ہیں جب میں بار ہانگ کانگ سے انڈونیشیا گیا تھا جی ہانگ کانگ سے انڈونیشیا بھی میرے ساتھ اسلامی بھائی الحمدللہ مدنی قاعلے میں چلے تھے تو اللہ کی رحمت سے اب امید ہے کہ آج کے سلسلے کے بعد مزید اچھی نیتیں آنی چاہیے ہانگ کانگ سے اور ملکوں میں اطراف کے ملکوں میں مدنی کافلے سفر کریں اور ایک اور خوشخبری میں چلیں ہانگ کانگ والوں نے پوچھا کہ آپ کب آئیں گے نگران شورہ سے میں نے ایس کیا ہے کہ کوئی فاریس کا جدول بنائے تو اللہ نگران شورا نے اوکے کر دیا ہے آن ہانگ کانگ اور اس کے اطراف کے کا سفر کریں گے سفر کر رہے ہیں اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھی ساتھ ہوں گے حضور؟ بولے جائیں گے تو ساتھ ہوں گے اللہ اللہ کے بندے ہیں کیوں بات لیں جی ہانگ کانگ والوں کے لیے مبارک بات کا میسج ہے اور جو دیگر کنٹریز ساتھ ریلیٹڈ ہیں اور جو ساتھ ہیں ان کے لیے بھی ایک ماشاء مجدہ جاں فضا ہے خوشی کی خبر ہے نوید مسرت ہے نگان شورا کا سفر ان قریب ان ممالک کا بھی ہوگا شرکت کی نیت کر لیں اجتماعات میں شرکت کریں گے مدنی مشروں میں شرکت کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی کافلے میں سفر بھی کریں گے اچھا یہ بتائیں یہ جو اس طرح نگان شرح تشریح لاتے ہیں یا اس طرح ہمارے جو مرکزی میں سے شراء کے اراکین جو دیگر ممالک کا سفر کرتے ہیں ان کی تربیتی اجتماعات میں یا ان کے مدنی حلقوں میں یا ان کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کا آپ کیا ایک مین بینیفٹ جو ہے وہ خیال فرماتے ہیں کہ جو شاید دیگر مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے وہ فائدہ نہیں مل سکتا جو یہاں مل سکتا دیکھیں یہ تو بات طے ہے کہ ایکسپیرینس لوگ جو ہیں ان سے جو کچھ ملتا ہے وہ کتابوں میں نہیں ملتا ہے اور ماشاء اللہ اراکین نے شورا اور پھر خاص طور پہ نگران شورا میں تو اپنی اپنی بات کروں گا کہ بہت کچھ سیکھا ہے نگران شورا سے اور چونکہ وہ امیر علیہ سنت کے خاص فیض یافتہ ہیں اور خاص طور پہ جب بندہ ٹریول کرتا ہے نا دیکھئے ایک تو یہ کہ آپ نے بیان سن لیا اور آپ نے ٹریول ہی ساتھ کیا تو پلس مائنس اوپر نیچے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں اور ان معاملات کو جب آپ قریب سے دیکھتے ہیں تو یہ آپ کی تربیت کا ایک شاندار یوں سمجھیے کہ ایکسپیرینس ہوتا ہے تو لائف ٹائم ایکسپیرینس میں تو کہوں گا کہ اگر جن جن کو موقع ملے پتا چلے کہ نے شورا سفر کر رہے ہیں اور خاص طور پر نگرانی شورا سفر کر رہے ہیں تو جہاں جہاں آپ کے لیے موقع ہو آپ ضرور اس میں شرکت کریں سبحان اللہ مرحبا ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں شلور الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم میں کراچی سے محمود اللہ بات کر رہا ہوں ماشاء اللہ عبد الحبیب بھائی کو سے پچھلے سال ہم گئے تھے تو عبد الحبیب بھائی سے میری ملاقات ہوئی تھی اور ماشاء انہوں نے بڑی اچھی رہنمائی کی تھی ہماری اور بڑا اچھا سفر رہا تھا ہمارا اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے آمین مرحبا اللہ کرے کہ پھر ہماری سفر حج پہ ملاقات مرحبہ جی سلسلہ مدنی سفر نامہ میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں حاجی عبدالحبیب بھائی سے کہ حج کے موقع پر الحمدللہ میری بھی بڑی تمنا ہوتی ہے کہ جو آپ کی دعائیں عرفات ہوتی ہیں اسے سننے کے لیے تو یہ عرض کرنی تھی کہ جب آپ دعا کرتے ہیں میدان عرفات کے اندر تو اس وقت تقریباً کتنے جو حاجی ہوتے ہیں آپ کی دعا میں شامل ہوتے ہیں تو باقی جو ہمارے مکبہ المدینہ سے مختلف طبانوں کے اندر رسائل پیش آیا کیے جاتے ہیں کیا ان کا بھی ادھر لنگر رسائل مختلف ممالک سے آنے والے اسلام بھائیوں میں ہوتا ہے یقیناً ہمارے لیے دعوت اسلامی کے لیے بڑی فائدہ مند ایک ترکیب ہے اگر ایسی ہوتی ہے تو جزاک اللہ اس کے حوالے سے کچھ فرما دیں ماشاء اللہ ہم سب کو دعوت اسلامی والے جتنے بھی بیرون ملک جایا کریں مقتبۃ المدینہ کے رسائل اور حج کے سفر پر تو لے کے ہی جایا کریں رفیق الحرمین کا بہت زیادہ لنگر ہوتا ہے کیونکہ حاجیوں کو ضرورت ہوتی ہے اس کتاب کی تو بالکل ہونا بھی چاہیے اور ہوتا بھی ہے اور ہونا چاہیے دعائے عرفات میں کتنے لوگ ہوتے ہیں اب یہ ظاہر ہے کہ وہ عرفات کا میدان ہے اور وہاں جہاں بھی کھڑے ہو جائیں لوگ جمع ہو جاتے ہیں سچی اللہ بات اللہ تو یہ ہے تو مدنی جگہ پر لائیو بھی دکھایا گا پیچھے کتنے بلکل. ہوتے ہیں ایسا یاد تو نہیں ہے لیکن ماشاء کافی تعداد ہوتی ہے بلکہ اب ہم نے اس بار ایک اور ایکسپیرینس کیا ہے اور اس بار ماشاءاللہ تجربہ چونکہ کامیاب رہا تو اگلے سالوں میں ارادہ یہ ہے کہ ہم اس دعا کو چونکہ جب مدری چینل پر لائیو کر ہی رہے ہوتے ہیں تو اب ہماری مدری چینل جو آڈیو اپلیکیشن ہے جس کو ریڈیو مدری چینل کہا جاتا ہے وہ بڑے چھوٹ کم انٹرنیٹ پر چل جاتی ہے تو اس کو یہ بھی ہم پلان کر سکتے ہیں کہ تمام خیموں کے اندر اپنے موبائل پر وہ اگر دعا لائیو کر دی جائے اور اسپیکر سے لگا دیا جائے تو جہاں بھی آپ ہیں آپ اس دعا میں شامل ہو سکتے ہیں تو یہ اگلے سالوں میں مزید اس کو بیوٹیفائی کرنے کا ارادہ اور اللہ کرے اگلے سال فرمائیں میدان اللہ میں تو ساری دنیا انشاءاللہ ساتھ ہوگی سبحان اللہ سلحان اللہ, اللہ, اللہ مرحبا رکن شورا کے مدنی پھول جاری و ساری ہیں مدنی کے ناظرین ہانگ کانگ میں کچھ دیگر مدنی کام بھی ہوتے رہے رکن شورا مدنی کاموں میں شرکت فرماتے رہے آئیے آپ کو ناظرین چاہتے ہیں جس دن کی سرکاری ہے تو آج رہے تو بعد میں جتنی تکلیف میں ہو جتنی پریشانی میں آپ کو کال دیتا ہوں سارے بم بھول جاؤ گے ساری تکلیف میں بس اٹھائے گی لوگ کہتے ہیں بم بھلانے کے لیے شراب پیتا لوگ بلائے اللہ کی لاپروانی کرتے تو کیسے بھولو گے اللہ بہت بڑی تعلیمات پر مجھے ان کے رسار کوئی کیسے رنگ ان کے کوئی کیسے میں ہو جب سب کبھی بھی خدا مدنی محت نہ چھوٹ الحمد للہ حساب آپ کا یہ سفر سنا ہے کہ یہ ایک دن کا سفر رہا اور یہ ایک دن میں سارا جدول رہا آپ کا اصل میں یہ دو جدول کا ایک ساتھ مدنی گلدستہ تھا یہ جو جلوس میلاد اور دیگر اجتماعات تھے وہ تو میں جب ربلو لیول میں گیا تھا دو پندرہ میں یہ اس وقت کا تھا صحیح اور صحیح یہ جو ایک دن جو کولون مسجد کا جو اجتماع تھا یہ دو ہزار غالباً سترہ کے شروع میں غالباً ہوا تھا جب میں جاپان جا رہا تھا بیسیکلی تو چونکہ وہ کہتا نا کبھی کبھی کوئی وعدہ کر لیا تو نبھانا پڑتا ہے جب میں ربی اول میں گیا تھا تو میں نے کہا تھا اب جب آپ اس مسجد میں بڑا اجتماع کریں گے تب آؤں گا تو انہوں نے تیاری کر لی آپ جاپان, جاپان جا رہے ہیں تو آپ رکتے ہوئے چلے جائیں جا میں ایک ہی دن کے لیے ہانگ کانگ اور یہ اجتماع کیا اور پھر دوسرے دن میں جاپان چلا گیا مدینہ مدینہ ایک چیز کہ سفر میں بندے کا جو انرجی لیول ہے یہ آٹومیٹک ڈاؤن ہو جاتا ہے جتنا مرضی انرجیٹک بندہ ہو سفر میں وہ ڈاؤن ہو ہی جاتا ہے ظاہر بات ہے آپ یہاں گھر سے نکلیں گے آپ ایئرپورٹ پہ جائیں گے پھر وہاں سے آپ چلتے چلتے پروسیس بورڈنگ امیگریشن کاؤنٹر سے ہوتے ہوتے پھر آگے چلتے لانچ میں پہنچتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں اور انتظار کے بارے میں تو کہا جاتا ہے الزارو اشد من القطر انتظار جو ہے بڑا شدید ہوتا ہے بڑا سخت ہوتا ہے انتظار کرنا مشکل کام ہوتا ہے تو انرجی بندے کی آٹومیٹک ڈاؤن ہو ہی جاتی ہے سفر چاہے جہاز کا ہو چاہے کار کا ہو چاہے بس کا ہو آپ اپنا انرجی لیول کس طرح برقرار رکھتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو حوصلہ دیتی ہے آپ کی امید بڑھاتی ہے اور آپ کے اندر ایک جذبہ جو ہے وہ آتا ہے دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اب سفر اتنے مشکل نہیں رہے پہلی بات تو یہ اور جو انتظار کی آپ نے بات کی نا جب سے یہ انٹرنیٹ آ نا اب تو انتظار بھاری نہیں لگتا کام ہو رہے ہوتے ہیں مدری مشورے ہو رہے ہوتے ہیں کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے تو چاہے جہاز میں ہوں چاہے زمین پہ ہوں اب وہ جو, جو, جو, جو بورنگ لیول تھا یا انتظار بہت شدید ایسا اب تو فیل کم ہوتا ہے ایک بات تو یہ ہو گئی اب دوسری بات یہ کہ آپ جب گئے ایک دن کے لیے اب آپ کو پتا ہے ان بچاروں نے آپ کی تیاری کی ہے تو یو ہیو ٹو پرفارم اب آپ نے اچھے انداز سے ان کو ڈلیور کرنا ہے ان کی امیدیں آپ سے تو اب آپ نے اپنی تھکاوٹ کو تھوڑا پیچھے رکھ کر ان کو ہے ایک دن دن میں تو آرام کروں گا تو پھر آئے کیوں تھے آرام کرنے آئے تھے یا تو آتے زیادہ دن کے لیے جب طبیعت بھی تو بندے کی ہوتی ہے نا ایسا جب جب آپ دیکھیں جب آپ کو تھکاوٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے اور آپ سفر بھی کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کھانے پینے میں وہ بھی آپ کو نہیں مل رہا ہوتا ذہنی بات ہے ہیلتھ ایشوز بھی بعض اوقات ہوا کرتے ہیں تو بندے کا موڈ خود آف ہو جاتا ہے یار کوئی اور بات کرو یار اور کام بھی زندگی میں اور بھی بہت سارے سلمان بھائی مسئلہ تھوڑا سا فرق ہے آم لوگوں میں اور یوں سمجھ لیجیے میری ہیبٹس میں کہ میری زندگی جو ہے نا اس میں سفر زیادہ ہے اور حضر کم ہے اللہ تو جس کا سفر زیادہ ہو نا آپ ڈرائیور جو ہوتے ہیں نا بس کے ڈرائیور ان کو آپ کہیں یار گاڑی کیسے لمبی لمبی چلاتے ہیں تو وہ بےچارے ڈرائیور ہیں نا ان کا کام ہی گاڑی چلانا ہے تو مجھے آپ یوں سمجھ لیجیے اور ایسا نہیں ہے اب عمر کے ساتھ ساتھ تھکاوٹ بھی لگتی ہے اور انرجی لیول بھی ہے وہ نہیں رہا آپ دعا کریں اللہ اخلاص بھی دے اور وہ ہمت بھی دے کہ دین کا زیادہ کام کریں کے بھائی بلال بھائی جی ان, ان کے حوالے سے میں نے ایک بات شاید بلال بھائی سے ہمیں تو خبر میں چلتا ہے کی والدہ فرماتی ہمیں تو خبروں سے پتا چلتا ہے عبدالحبیب آج کل کہاں پر ہے ایسی بات ہے نہیں دیتے آپ نہیں والدین سے الحمدللہ میں ہر ہفتے ملاقات کرنے جاتا ہوں کھانا ساتھ کھاتا ہوں جب پاکستان میں ہوتا ہوں وہ بیرون ملک کے لیے نہیں ہے بیرون ملک تو الحمدللہ میں جب بھی جاتا ہوں ان کی دست بوسی کر کے جاتا ہوں دعائیں لے کے جاتا ہوں لیکن پاکستان میں بعض اوقات کو یوں مسکرا کر کبھی فرماتی ہیں کہ بیٹا آپ کا کے بارے میں تو مدری چل کے ذریعے پتا چلتا ہے یا میں بھی پر کو زیادہ دیکھتی ہوں یہ محبت ہے ماں کی محبت ہے مجھے اجازت دی ہے تو میں یہ سب کر رہا ہوں ایسا بالکل نہیں ہے کہ ان کی اجازت نہیں ہے بلکہ ان کی دعائیں بہت خوش بھی ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے امید ہے اگر ابھی بھی سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے تو ماں باپ کی دعائیں جب بھی بندہ کچھ کر سکتا ہے ورنہ ان کی دعائیں ساتھ نہ ہو تو کیا کر سکتا ہے صاحب ہم نے آپ کے والد صاحب کا بھی آپ کے ساتھ سفر میں جو ہے وہ دیکھا ہے آپ کے ساتھ سفر میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج آپ جس جگہ پر ہیں اور جس انداز سے اور جس طریقے سے آپ دادی کا مدنی کام کر رہے ہیں اس میں آپ اپنے والد صاحب کو کہاں پر ریٹ کرتے ہیں میرا یہ سوال بہت سارے والدین کے لیے ان آپ کا جب اس پر جواب آئے گا تو بہت سارے والدین کے لیے انشاءاللہ یہ کام کے مدنی پھول ہوں گے اور رہنما اصول ہوں گے کہ ہم اپنی اولاد کو اپنی دنیا اور آخرت کے لیے بینیفیشل کس طرح بنا سکتے ہیں دیکھیں یہ تو میں پہلے بھی کئی سلسلے میں ارض کر چکا ہوں کہ آج میں جو کچھ ہوں بالخصوص میرے والد صاحب اور یقیناً امیر علیہ سنت کا صدقہ ہے پیر صاحب تو اصل تو فیضان ان کا ہے اور انہی کا فیضان میرے والد صاحب پر رہا وہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے اور پھر انہوں نے جو سب سے بڑا کردار ادا کیا نا میرے والد صاحب, ایئی صاحب ایئی نے مجھے بچپن سے ہی انکریج کیا میری حوصلہ افزائی کی बार دعوت बार اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے مجھے پیسے بھی دیے مجھے اجازتیں بھی دی اور دعائیں بھی دی کبھی بھی حوصلہ شکنی نہیں کی ایک بات تو یہ دوسرا انہوں نے ایک اور کمال یہ کیا کہ مجھے آ, اپنے آپ کے ساتھ بڑا اٹیچ رکھا وہ اجتماع میں آتے تو مجھے لے کر آتے میرے والد صاحب نے گلزار ادیب کا پہلا احتکاف کیا تھا बार बार اور اس میں مجھے بھی ساتھ بٹھایا اور پہلا مدنی منہ تھا جیسے اس زمانے میں بہت سارے مدنی منع نہیں ہوتے تو, تو مجھے بھی اجازت مل گئی کہ ابو کے ساتھ ہوں تو اب وہ جو ٹریننگ تھی نا انہوں نے کیا کیا ایک حد تک اپنے ساتھ آگے جا کے دعوت اسلامی والوں کو سپورٹ کر دیا اب اس نے ایکسپیرینس بھی دیا انرجی بھی دی ہمت بھی دی اور تجربہ بھی ہوا کہ کیسے ڈیل کرنا ہے کئی سفر میں نے اکیلے کرنا شروع کیے تو اللہ کی رحمت سے اس وقت سے لے کر آج تک ہمیشہ حوصلہ افزائی کی دعائیں دی آج میں جو کچھ ہوں یقیناً امیر علیہ سنت کا فیضان ہے اور والدین کی تربیت اور ان کی دعائیں ہیں وہ اگر ہمت نہ بڑھاتے اب نا کاروبار ایک کاروباری فیملی کا بندہ اور سب سے بڑا میں گھر کا سب سے بڑا بیٹا ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں بزنس بھائی میں ہو گیا انہوں نے پانی سے مجھے کہہ دیا کہ آپ نے بزنس نہیں کرنا کیا بات؟ آپ نے دعوت اسلامی کا کام اور دعوت اسلامی سے ایک روپیہ بھی نہیں لینا کیا بات آپ نے دعوت اسلامی کا کام کرنا ہے ہم آپ کو آپ کی ضروریات پوری دیں گے یعنی میرے والد صاحب بڑھاپے میں بزنس کرتے رہے اور مجھے انہوں نے دعوت اسلامی کے لیے اگر گویا سمجھا جائے تو وقف کیا تو یہ احسان ہے میرا کیا کمال ہے جو کہتے ہیں یہ بازو کا دو الحمد للہ میری فیملی کا مجھے سپورٹ اتنا میں میرے بھائی کا بھی کردار ہے کیونکہ یہ جب انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ بھائی آپ کاروبار پر نہیں بزنس کو ٹائم نہیں دیتے بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میں کچھ کنٹینیو آفس چلا گیا نا اپنے تین چار پانچ بار تو بھائی نے میرے کہا بھائی جان خیر تو ہے کچھ ادبل نہیں آپ کا یہ کہتے ہیں آپ وہ کام زیادہ کیا سفر دنیا میں آپ نے بہت سارے کیے ہیں اور اگر یوں کہا جائے کہ دنیا ہی گھوم لیا تو بات اللہ کی رحمت سفر اکیلے اور والد صاحب کے ساتھ کیا ڈفرینشیٹ اس کو کریں گے آپ کو کیا ڈفرینس لگتا ہے اکیلے سفر کرنا اور والد صاحب کے ساتھ سفر کرنا دیکھیں وال... وہ بھی اس صورتحال میں کہ وہ ضعیف بھی ہے اور मैं... मैं... ہارٹ جو ہے پرابلم بھی رہا ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں سفر جب والدین کی زندگی کے کئی فیزز ہیں نا ایک وقت تھا کہ آپ بچے تھے صحیح انہوں نے انگلی پکڑ کے آپ کو چلایا انہوں بار? نے آپ کو فیڈ کیا انہوں نے آپ کی ضرورتیں پوری کی ایک وقت آیا آپ جوان ہو گئے اور وہ بھی ادھیڑمر میں اب آپ اپنا سفر کرنے لگے وہ اپنا سفر کرنے لگے ایک وقت آتا ہے جب ان کو اب آپ کی ضرورت ہے تو اب جو سفر ہے نا وہ بڑا بڑا مددار ہوتا ہے میں نے ایک جملہ پڑھا تھا اللہ کرے اس کے ہم آبو بن جائیں عامل بن جائیں کہ بچپن میں تمہارے ماں باپ نے تمہیں شہزادوں کی طرح رکھا اب بڑھاپے میں ان کا حق ہے کہ تم انہیں بادشاہوں کی طرح رکھو یعنی شہزادوں کا تو والد بادشاہ یعنی ان کو اب وہ فیل کرواؤ کہ اب میں بڑا ہو گیا ہوں اب میں آپ کی خدمت کروں گا تو والدین کے ساتھ اگر خدمت والا انداز ہو اور انہیں سفر پر ساتھ لے جائیں خاص طور پہ ہرمین کے سفر میں اور ان کا خیال رکھے ان کی دعائیں لیں کیا معلوم اسی خدمت کی سبب حاضری قبول ہو جائے اللہ اللہ اللہ اور میرے والد صاحب نے تو آپ نے بھی سفر کیا اور کئی اسلامیہ نے ہمیں کبھی فیل نہیں کروایا کہ بھائی ہماری خدمت کرو وہ ہمیں با موقع با نہیں دیتے وہ خود ہی ماشاءاللہ سب کر رہے ہوتے ہیں مجھے یاد ہے سب ہم جو ہے وہ مین شریف میں ہی تھے اور اجتماع ذکر و ناد کا سلسلہ تھا ہوٹل میں نیچے طے کھانے میں تھے آپ کے والد صاحب بھی تھے جی آپ نے بتایا تھا میں چلا گیا وہ لنگر شروع ہو گیا عوام لنگر کھانے میں لگ گئی اور آپ کے والد صاحب اور اسد بھائی صاحب یہ بیٹھے پکڑا اسد بھائی نے تو کے والد صاحب نے کلام کی فرمائش کی تو وہ کلام شروع ہو گیا اسد بھائی کوئی پنجابی کلام تھے کے والد صاحب تو انہوں نے شیر پڑا اسد بھائی نے وہ مطلب بیٹھ نہیں رہا تھا تھوڑی ان سے مسٹیک ہو رہی تھی میں اٹھا کھانا کھا رہا تھا میں نے جا کے ان کو بتایا کہ شیر یوں نہیں یوں ہے اچھا اثر میں نے پھر یوں پڑھا اچھا میں پھر واپس نہیں آیا بلکہ میں وہیں پر بیٹھ گیا اللہ اکبر مدنشین کے ناظرین کیا بات ہے کیا کمال ہے وہیں پھر ایک دفعہ پھر سے اجتماع ذکر کا سلسلہ شروع ہو گیا آشکا الرسول جو ہے وہ کھانا بھی تناول کر رہے ہیں اور رکنے شورا کے والی صاحب کے ساتھ حاجی عقوب گنگ صاحب ان کے ساتھ اتار اللہ عافیہ ان کے ساتھ ہم بیٹھے اور پھر ایک دوبارہ ذوق اور شوق اور سوچ بن گیا اور واقعی والدین اگر محبت مصطفیٰ سے سرشار ہوں اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر جو ہے وہ اولاد میں ہوتا ہی ہے حضور یہاں ایک اور بات بھی جو ہے وہ بہت سارے والدین شاید سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو چاہتے ہیں ہمارا بچہ داغ دامی کا مدری کام کرے لیکن یہ کرتا ہی نہیں ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ اجتماع میں جائے یہ جاتا ہی نہیں ہے اچھا ہم بھی چاہتے ہیں یہ وقت ہی ہو جائے ہوتا ہی نہیں ہے باپ کا ہمیں بھی لوگ ملتے ہیں ساڑھے بعد میں لے جاؤ ہمارے بچے کو لے جائے یہ فرق ہے یہ فرق ہے لے جاؤ آپ لے جاؤ اس سے نہیں ہوگا آپ لے کر آؤ اللہ اللہ فرق یہ میرے والد صاحب نے جو کیا نا وہ اجتماع میں آتے رہے آج بھی الحمد جمعرات کا اجتماع نہیں چھوٹتا ان کا جی وہ ماشاءاللہ مغرب پڑھ ہیں بالکل ان کی عادت ہے تو وہ اس زمانے سے ہمیں لے کر آئے ہمیں جی احساس دلایا دیکھیں پیر صاحب کے قریب لے جا کر بنا دیا اللہ اللہ اب اس کے بعد کام چل پڑتا ہے لیکن وہ خود احتکاف میں ہمیں لے کر آئے وہ خود مدنی کافلوں میں سفر کرواتے رہے خود کرتے رہے ایک سٹیج کے بعد تھوڑا سا بیک سٹیپ پہ ہوئے کہ اب گاڑی چل پڑی ہے تو اگر آپ اپنے بچے کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے اپنے ساتھ رکھنا ہوگا اور اپنے ساتھ لانا ہوگا آپ کا بیٹا نمازی آپ بے نمازی آپ, بے نمازی آپ کا بیٹا اپنے مقفی مدینہ ہو جائے ایک مدنی میں سفر نہ کریں تو یہ کوائٹ ڈفیکلٹ ہو جائے گا سبحان اللہ مرحبا کے مدنی فل بھی جاری ہو رہی ہیں. آ, سفر کے حوالے سے مدنی پھول بھی چل رہے ہیں اور والد صاحب کے حوالے سے بھی مدنی پھول آ, شامل رہے یہاں ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ رکنے شورا کے مدنی پھولوں سے میں نے جو ایک چیز جو ہے وہ اخذ کی ہے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو اپنے لیے پرابلم فیل نہ کرے کہ یہ میرے لیے پرابلم بن گئے ہیں یا ایسے اب, اب میں کیا کروں گا کیسے کروں گا کیسے بنے گا اکیلا ہی ہوتا تو زیادہ اچھا ہو جاتا تو بھائی اللہ تعالیٰ نے جو ہے موقع دیا ہے سہارت دی ہے خدمت کرنے کی سفر میں بھی اگر خدمت کرنے کی سہارت دی ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سمجھنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان بھی ہے کہ وہ شخص ہلاکت کی دعا ہے اس کے لیے کہ جو شخص اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت کو حاصل نہ کرے تو اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اپنے والدین کے ساتھ مبارک سفر کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے اور ان کی خدمت کرنے کی بھی اس میں چونکہ ہمارا آج کا سلسلہ حج کے سفر پر بھی تھا اور والدین پر بھی آپ نے بات شروع کر دی ایک میسج ضرور دینا چاہوں گا ضرور بہت بڑی تعداد میں بوڑھے لوگ جی حج کو آتے ہیں جی اور یہاں میں نے کئی بزرگوں کو دیکھا ہے ستر سال پچہتر سال عمر ہوتی ہے جب ان سے پوچھیں کہ آپ کہاں سے آئیں تو وہ کہتے ہیں پاکستان کے فلاں شہر سے آئے اچھا اکیلے بھی نہیں ہوتے بازوں کا ان کی بچوں کی امی بھی ساتھ ہوتی ہیں میاں بی بھی ہوتے ہیں تو دونوں بوڑھے آئے ہیں آپ اکیلے ہاں آ ہمارا بیٹا جو ہے اس نے پیسے دیے دعا بھی دیتے ہیں ساڑے بچے نے سانوں پیسے دی اور ابھی حج پہ آئے کیا بات لیکن میں یہاں ایک بات کہوں گا ستر سال پینسٹھ سال پچہتر سال کے ماں باپ کو اکیلا نہ بھیجیں بعض اوقات یہ ان کے لیے اتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے آپ کو اللہ نے نوازا ہے اب تو وقت ان کی خدمت کا جائیں نہ ان کی ویل چیئر چلائیں بیٹے نے پیسے دے کر سمجھا کہ میں نے کام کر لیا اور بیٹے بعض اوقات بیرون ملک میں ہوتے ہیں ماں باپ کو حج پہ بیچنا یہ بڑی سعادت ہے آپ کا پیسہ میرا پیسہ ماں باپ پہ خرچو یہ ہمارے پیسوں کا نصیب ہے ساری زندگی تو ان کا خاطر ہے نا لیکن میں یہاں ایک مدری مشورہ دوں گا خدا ایسا نہ آپ پیسر, سال کے بزرگوں کو اکیلا بھیج دیتے ہیں آپ سمجھتے ہیں بڑی نیکی کمائی اللہ قبول کرے تو نیکی ہے لیکن ان کو نہ راستے پتہ نہ ان کو باندھ پتا ہے بندے کے ساتھ بھیج رہے ہیں نا حضور چاچا کے بیٹے کے چوتھے محلے میں تو ستر سال کا بچہ بھی ساتھ جا رہا نا انہوں آپ کے ماں باپ میرے ماں باپ ہیں میں آپ کو اس سال کا بتاتا ہوں بلکہ چل پڑی ایک نیکی بھی بتاتا ہوں ایک اور نیکی حج میں تو خیر نیکیاں کرنی چاہیے خیر خواہ کا سفر ہے میں ہمارے تھے مسم اللہ مکے شریف سے باہر نکلے حرم شریف سے باہر نکلے تو ایک بزرگ ملے سفید گاڑی والے شاید پٹھان تھے جلے میں ان کے کارڈ تھا اور وہ کہتے ہیں مجھے عزیزیہ جانا ہے مجھے میرے ہوٹل کا نہیں پتا اب میں سوچتا رہا ان کے ساتھ غالباً خاتون بھی تھی تو میں نے یہ بیچارے کیسے ڈھونڈیں گے اور اس زمانے میں ٹیکسی کا کرایہ بھی زیادہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہماری بس پتا نہیں ہم تو یہی بس ہوتی تو بس نہیں ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ حرم شریف کے کسی اور گیٹ سے نکل جاتے ہیں اب میں سوچتا رہا یہ ساری رات ان کی جو ہے نا بس ڈھونڈنے میں اور عزیزیہ پہنچنے میں لگ جائے گی ایک ٹیکسی کو روکا ماشاءاللہ اللہ والا بھی پاکستانی نکلا ان کا کارڈ دکھایا میں نے کہا یہاں چھوڑ دو گے ان حاجی دونوں کو انہوں نے کہا چھوڑ دیں گے اتنے پیسے لیں گے میرے ساتھ ایک اسلام بہت اللہ ان کو خیر دے انہوں نے وہ پیسے نکالے انہوں نے وہ پیسے دیے ان دونوں حاجیوں کو ہم نے بٹھایا اتنی انہوں نے دعائیں دی تھوڑے سے پیسے لگ کر کسی کو آپ نے اس کی منزل تک پہنچا دی اس میں کمال کوئی نہیں ہے یہ ہماری ہمارے نصیم ہے ایک اللہ نے کام ہم ہم لیا. جی. مگر میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ان کا بیٹا تھا اس بیٹے نے اگر ماں باپ کو پیسے دے کر بھیجا تو بعض اوقات ماں باپ زخمی ہو جاتے ہیں وہ بھوکے رہ جاتے ہیں پیسے گم ہو جاتے ہیں پاسپورٹ گم ہو جاتے ہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا اچھا حج کے احکام بھی نہیں پتہ ہوتے اچھا ماں باپ بوڑھے ہیں اب پڑھ نہیں سکتے انہوں نے کتابیں بھی نہیں پڑھی ہیں تو ایک پڑھا لکھا تو جائے نا خاندان کا بیٹا تو جائے جس نے حج کے مسائل پڑے تو پکڑ پکڑ کر وہ سارے کام بھی کرا لے گا اللہ اللہ لیکن باز اوقات وہ اس طرح اچھا پھر اس میں اپنی بڑائی میں نے ماں باپ کو حج کروایا ارے تم نے ماں باپ کو بہت بڑی بھی کیا ہے خود چلے جاؤ اگر اللہ نے نوازا ہاں نہیں ہے تو پھر ایک الگ بات ہے لیکن اگر ہے تو ضرور باباپ کے ساتھ جائیں خدا کی قسم اب ماں باپ کو جب ویل چیئر پر طاف کرائیں یا ان کی خدمت کریں انہیں کھانا کھلائیں انہیں ان کی پسند کی چیز دیں ان کے پیر دبائیں عمرہ کر کے آئے تو تھک گئے وہاں دعا نکلی تو پھر تو وار ہی, ہی آ رہے دار دار اللہ بیڑا پار ہو جائے جی پار ہے سبحان اللہ ماں ساتھ ہو اور ہم سرکار کی بارگاہ میں جائیں آئے آئے آئے میں تو یہ سوچتا ہوں جس کی آل آل ماں کی ویل چیئر کو چلا رہا ہو آئے اور اگر رسول پہ جا کے کھڑا ہو جائے تو آنسو رکنے کا ماں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں آپ تو ماں سے بھی زیادہ مہرمان آل ہیں جن کے آل ماں باپ فضا یا کرم ان کا تو سرکار سے ارض کریں کہ میں تو ایک کاش ایسا وقت ہو کہ ماں باپ بھی ساتھ کڑے اور نبی پاک سے ارض کریں فدا کا امی بھی یا رسول اللہ میرے پر قربان ماں باپ بھی حاضر بھی حاضر پر کرم کی نگاہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کو لے جائیں اور وہاں خدمت کریں اگر اللہ نے نوازا آسانی ہے مدینہ مدینہ ماشاءاللہ بہت پیارے مدنی فلدیا جی آ, یہ سوال ہے میسج کے ذریعے کہ عبد الحبیب سے یہ پوچھیں کہ اپنے سفر میں ہر سفر میں فیملی کو بھی ساتھ رکھتے ہیں نہیں <laughs> ایسا نہیں ہے میں تقریباً سفر اکیلا کرتا ہوں میرے سفر بہت چکے طویل ہوتے ہیں تو اسکول اور بچوں کے مدرسوں وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا حج کے سفر پر اور مدینہ کے سفر پر کوشش کرتا ہوں کہ ہو جائے مدینہ مدینہ مرحبا ماشاء یہاں آ, اور سوال بھی ہیں جی ان کی طرف بھی آئیں گے لیکن کوچ کو شامل کرتے ہیں جی جی حضور محمد دانش اولیاء لاہور سے سلسلہ ماشاءاللہ اللہ القجل حاجی عبد الحبیب اتاری کی آمد مرحبا حضور بہت دن سے آپ کا انتظار تھا ایک خواب دیکھا تھا وہ عرض کرنی ہے وہی وہ دیکھا تھا کہ میں سفر مدینہ میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں سات ساتھ ہوں اور بہت جگہ کے رہا, آپ کے ساتھ رہ کے بیانات ہوتے رہے ایک وقت آیا کہ میں نے آپ سے پوچھا حضور آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اتنا اتنا اتنا سفر مدینہ جو ہے وہ ملا آپ ہر ہر کئی جی بار جو نا وہ مدینہ آپ کی آپ کی حاضری ہوتی ہے اور ہر سال اب آپ, آپ جو ہے وہ حج کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے تو آپ نے عرض کی کہ مجھے اللہ نے مفتی احمد یار خان نعیمی کا جو احرام ہے وہ عطا کیا ہے کہ اللہ نے وہ سفر حج کے دوران جو ہے آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تھے تو اس کے بعد جو ہے مجھے انہی کا جو ہے احمام کر دیا گیا جس کی وجہ سے مجھے یہ شہادت حاصل ہوئی اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے مفتی احمد یار خان نعیمی کے صدقے ہمیں ہر سال سفر حج نصیب فرمائے آمی اللہ امین اہل سنت اور تمام بات اسلامی والوں کی فرمائے آمی آمی نبی آمی آمی سبحان اللہ جی ہزر ان کا اس نے زن ہے اللہ ان کے اس نے جن جیسا بنا دیا اب اس کی تعبیر تو کیا ہے یہ تو خواب ہی ہے اللہ اللہ آسانی فرمائے ویسے میں ایک بات بتا دوں آپ شاید بہت سارے اسلام سمجھتے ہیں کہ ایسے میں ہوں یا چند اسلامی بھائی ہیں جن کو اتنی حاضری ملتی ہے اصل میں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کچھ بھی کریں نا تھوڑا سا بھی تو زیادہ نظر آتا ہے میں ایسے اسلامی بھائیوں کو بھی جانتا ہوں جو ہر مہینے حاضری دیتے ہیں اللہ کو ایسے کو بھی جانتا ہوں جو ہر پندرہ دن میں حاضری دیتے ہیں سبحان اللہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے اللہ کرے کہ بس حاضریاں با ہوں با ہوں اور مقبول ہوں سبحان اللہ مرحبا سفر ہانگ کانگ کے دوران آپ جہاز میں آن لائن بھی تھے ایک تو یہ بتائیں یہ آن لائن آپ کیوں اتنا آن لائن رہتے ہیں اور دوسرا یہ بتائیں کہ ایک عورت نے وہ اسلام بھی قبول کیا تھا تنظانیہ سے کچھ وہ مدنی بہار بھی آج شامل ہوا تو آپ نے دے دیا آن لائن تھا تو اسلام قبول ہوا نا کیسے کیا ہوا یہ کہ میں نارملی اب اب ایئرکرافٹ جو ہے جیسے میں نے کہا نا کہ اب مجھے سفر میں اتنی یوں ڈیفیکلٹی نہیں ہوتی کہ اب بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں تو اب بہت ساری بڑی ایئر لائنوں نے انٹرنیٹ بہت کم پیسوں میں یا فری میں کر دیا ہے تو میں چونکہ لانگ فلائٹ تھی تو جب بتا وغیرہ سے فارغ ہوتا تو بندہ کہتا چلو میسیجز وغیرہ چیک کر لے تو میں نے آ... आ, پہلے تو یہ بتایا نا اتنا آن لائن کیوں رہتے ہیں لوگ لو تو میں نے لوگوں کے دیکھے ایسے واٹس ایپ سات سات ہزار واٹس اپ ہے وہ انہوں نے مجھے دکھایا اتنے ہو گئے میرا اس وقت بھی شاید ابھی پانچ چھ گئے ہیں اللہ کی رحمت سے سلسلے کے دوران بھی بریک میں جواب میں نے دے دیے دیکھیں ذمہ داری آپ کی ذمہ داری کیا ہے آپ کو دعوت اسلامی نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ مجلس بیرون ملک کے نگران ہیں یہ ذمہ دار ہیں تو آپ کی دنیا بھر سے رابطے ہیں اچھا آپ کے پاس مزید کچھ مجالس ہیں تو ان کے بھی کچھ مسائل ہیں تو اب میں پورا پورا دن میسج ہی نہ دیکھوں تو جس بچارے مجھے دوپہر کا کوئی کام تھا میں جواب ہی رات کو دیا تو کام ہی ختم ہو گیا تو کوشش ہونی چاہیے کہ جتنا دوسرے پینڈنگ نہ دیں اب جب سات آٹھ گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار بانی شورا غالباً انگلینڈ سے واپس آ رہے تھے انگلینڈ جا رہے تھے تو ہمیں بہت زبردست ضرورت پڑ گئی نگرانی شورا کی شورا کے چند اراکین کو ایمرجنسی تھی کوئی ہمیں ضرورت پڑ گئی اور نگرانی شورا اس فلائٹ میں تھے تو ہم کافی دیر تک رابطہ کرتے رہے رابطہ نہیں ہوا تو میں نے پھر نگرانیں شو جیسی لینڈ کے میں نے کہا آج صاحب آپ نے آج کے بعد کسی ایسی فلائٹ میں سفر نہیں کرنا جس میں انٹرنیٹ نہ ہو آپ شورا کے نگران ہیں اگر کوئی ایمرجنسی اور آپ آٹھ گھنٹے کی فلائٹ میں تو آٹھ گھنٹے تک تو ہم آپ سے رابطہ ہی نہیں کر سکتے تو انہوں نے الحمدللہ بعد میں اس کا اظہار کیا کہ جب سے آپ نے کہا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جہاز میں بھی آن لائن یہ وہ احساس ذمہ داری ہے اب یہ ہوا کہ جب ہم میں وغیرہ سے فارغ ہوا تو میں نے کہا کچھ میسجز پڑھ لیتے تو اسی دوران ایک ایسی عورت کا ایک ایسی خاتون کا مجھے میسج آیا تھا انگلش تھی انگلش نام تھا کہ میں اسلام کے بارے میں کچھ مجھنا چاہتی ہوں اور میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں تو میں نے چونکہ جہاز میں تھا اتنا ایزی انٹرنیٹ ایکسس نہیں ہوتا تو میں نے فوری طور پہ یہ میسج ہمارے ایک تنزانیہ کے اسلام بھی. کیونکہ افریقن تھی وہ تو میں نے ان کو رابطہ کروایا پہلے میں نے ان کو کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں اگر آپ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں تو انہوں نے جواب چونکہ انٹرنیٹ آتا جاتا رہتا ہے تو پھر اس کے بعد میں نے وہ میسج کلمہ انہوں نے غالباً اس دوران پڑھ لیا تھا لیکن میں نے مجھے وہ میسج نہیں مل سکا تو میں نے کیا کیا کہ احتیاطن ان کا نام نمبر میں نے تنزانیہ کے نگران ذمہ دار تھے ان کو بھیجا تو الحمدللہ میرے لینڈ ہونے سے پہلے ہی مجھے ان کا کہ ہم نے ان سے رابطہ کر لیا انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا ان کا اسلامی نام بھی رکھ دیا گیا اور اللہ کی رحمت سے ہوا کے اندر ہی اللہ کے کرم سے یہ مہربانی ہوئی کہ وہ اسلامی بہن گئی ہماری ماشاءاللہ اور اب مجھے پتا چلا کہ ہمارے اجتماعات وغیرہ میں بھی شرکت کر رہی ہیں وہ افریقن خاتون تھی تو الحمدللہ یہ بھی ایک سوشل میڈیا کا انٹرنیٹ کا پازیٹیو استعمال ہے کہ اگر آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے اس میں راہیں کھل جاتی ہیں ہیں کھل جاتی یہ بھی ایک ہمارے لیے بڑا پیارا مدنی پھول رہا مدنی پھول اگر ہمارے ساتھ کسی کا ریلیشن ہے کوئی تعلق ہے کوئی واسطہ ہے ایسا ہے کہ جس میں ہمیں اس کو رسپونڈ کرنا ہے یا اس کو جواب دینا ہے یا اس کو ریپلائی کرنا ہے تو ہمیں گیٹ ان ٹچ جو ہے یہ رہنا چاہیے رابطے میں رہنا چاہیے کیونکہ جو دوری ہوتی ہے یہ دوریاں پیدا کر دیتی ہیں غلط فہمی پیدا ہے فہمی پیدا کر دیتی ہے ٹھیک ہے جی آپ کی کال کو شامل کرتے ہیں عزیز سلیور الحبیب صلی اللہ وسلم رضوان علی شا تاری یونان کے شہر سے کر رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ مدنی سفر نامہ سلسلہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں اور بہت لطف سرور آ رہا ہے بالخصوص حاجی عبداللہ بھائی جو مکہ مدین شریف اور سفر حج کا جو واقعات بیان کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ سن کر بہت زیادہ جو اچھا لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جز خیر عطا فرمائے ماشاءاللہ اللہ بہت پیارا سلسلہ ہے بہت شکریہ آپ کی اس افزائی کے لیے اللہ آپ کو خیر فرمائیں پرم... اللہ آپ کو سلامت رکھے رضوان بھائی تھے غالباً یونان سے اللہ है. آپ سب کو خوش رکھے اور یونان میں ماشاء اللہ دعوت اسلامی دن رات اللہ کرے اور ترقی پائے بڑا عرصہ ہو گیا انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر یورپ... یونان کا چکر لگے گا لیکن یہ میں عرض کر دیتا ہوں یونان والوں سے کہ انشاءاللہ ان قریب نگرانی شورہ یورپ آ رہے ہیں اگر یونان نہ بھی آئے تو آپ سب نے ضرور قریبی ملک میں ان سے فیض لینے کے لیے آنا ہے سبحان اللہ. مرحبا جی میری طرف سے حاجی عظیم بخاری صاحب کو بہت بہت, بہت حاجی مبارک ہو میں اپنی بہت, بہت بڑی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ میں نے ان سے مسجد نبوی میں ملاقات کی ہے ان سے ہاتھ ملایا اور ایک دفعہ راہل پنڈی میں, میں ہاتھ ملایا خیریت آپ جب پہنچتے ہوں گے حضور ایک اجتحان تو ہوتا ہوگا کیا جذبات اور کیا محسوسات ہوتے ہیں آپ کے جب ایک تشتحان تشتحان کی بن جاتی میری دکھتی رکھ پہ جو ہے وہ ہاتھ رکھ دیا ہے ایسا عجیب معاملہ ہے سلمان بھائی کہ اب خاص طور پہ حرمین تھا یہ بہن میں جی ایک بندے کی اللہ کرے کیفیت بن جائے ایک بندے کا کچھ تو ہوتا ہے نا کیا میں بھی کچھ حاضری کے لیے عرض کروں گا کچھ دل کے حالات بتاؤں گا کچھ پڑھوں گا وہاں پر اللہ اللہ اچھا اب اس کیفیت میں رش لگ جائے صحیح تو اب آپ تو گئے نا کام سے اچھا دوسرا اب وہاں مناسب نہیں ہے رش لگنا اچھا زیادہ رش لگے گا تو آپ کے لیے بھی کچھ پرابلم ہو سکتی ہیں اب میں طواف میں طواف میں ملے دے طواف کی بات بتا رہا ہوں جی میں نے یہ بات پہلے بھی کی طواف میں آئے اور وہ جناب وہ گلے ملنے کی کوشش کی اب تو اب چل رہے ہیں نا ہاتھ میں لیں بھائی اچھا اب وہ اس کے بعد کہہ رہے ہیں میں نے آپ کے ساتھ سیلفی لینی ہے واہ مہربانی مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ صحاب باہر جا کر کسی کو کہہ رہے تھے کہ یہ ہے دعوت اسلامی والے بڑی وہ oh, باتیں uh. کرتے ہیں مدنی چینل پر کہ جناب نرمی اختیار میں تو اتنی محبت سے ملنے گیا بات بات پر ناراض ہو جانا ابھی اللہ کا شکر ہے ان کی کال یہ نہیں تھی کہ میں نے ہاتھ ملانے کی کوشش کی اور انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا اور آگے چلے گئے تو مجھے بعض اوقات اپنی جگہ چینج کرنی پڑتی اب ایک ہی جگہ آپ نماز پڑھ سو آدمی آ گئے اور سب چاہتے ہیں آپ کے ساتھ تصویریں کھینچوانا تو دیکھیے یہ وہ جگہ نہیں ہے یہ وہ جگہ ہے کہاں کہ اس کو بھی کچھ پڑھنے دو اس کو بھی کچھ عبادت کرنے دو اچھا سب نے آپ دیکھیں آپ سے ملاقات یہ بھی ناظرین کا ہوتا ہی ہوگا کہ ملاقات ہو اور اچھا بنانے کا مثال پر دیکھنا ہوتا آپ کو تو خود ہی موبائل لے کے سیلفی بنا لینی چاہیے کیونکہ وہ بولے گا وہ بولے گا ادھر دیکھیں گے ذریعہ یہ بڑا عجیب ہو گیا معاملہ کہ لگتا ایسا ہے کہ ملاقات ویلڈ ہی جب مانی جاتی ہے جب سیلفی ہوگی یعنی اب وہ کو کہتے ہیں نا میری فلاں سے ملاقات تو اب بڑے بڑے مطلب بسوقات مذہبی اولیا والے کہتے ہیں کیا کریں اور میں دوبارہ ارز کرتا ہوں کہ حرمین طیبین کا سفر میں بعض اوقات سب سے توجہ کے ساتھ خاص طور پر کریمین میں ملاقات کرنا آسان نہیں ہوتا تو اگر کبھی آپ ایسا فیل کریں کہ بھائی جلدی میں چلے گئے اب اتنا ٹائم نہیں دیا آپ کی توقعات کچھ اور تھی تھوڑا دل دل بڑا رکھا کریں ہر جگہ ہر چیز ہونا ممکن نہیں ہوتا سبحان اللہ فوٹو بنانا بھی ہے کھینچوانا اب آپ خود سوچیں کہ یہ کرنا کیسے میں مطلب کیا وہ کہتے ہیں وہ پاپا نے تو ختم ہی کر دی تھی وہ جب شیطان والی رمی کرتے وقت جو ہے وہ سیلفی پہ بات ہوئی تھی ابھی میں جنازے میں گیا اب یقین کریں جنازہ پڑھا کر ابھی مسجد سے باہر نکلا شخص کہہ رہا ہے تصویر کھینچوانی میں نے کہا خدا کا خوف کرو یار جنازے میں آئے یعنی چھوڑنا ہی نہیں ہے کوئی چیز فوٹو بنانا اللہ رحمت فرمائے یہ سفر میں اپنا بھی ذوق کو جو ہے نا وہ ختم کر دیتے تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے کہ قرآن شریف پڑھنا ہے اچھا ایک اور بڑا مسئلہ ہے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اسلام علیکم ہاتھ بڑھا دیں اب وہ بازو کا فیل کر جاتے ہیں کہ میں نے ہاتھ بڑھا ہے اللہ کا کلام پڑھوں تمہاری طرف توجہ میں آپ کو سیلفی کا فوبیا بتاؤں ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے نماز کے دوران برابر میں آ کے کھڑے ہوں گے اور سامنے والے کو کسی کو کہیں گے کہ میری تصویر کھینچو اب آپ سوچو یار اس نمازی کا آپ نے کیا حال کیا اس کی تو توجہ گئی نا یعنی آپ کو اتنا بھی انتظار نہیں کرنا کہ اگلا سلام پھیر لے اب آپ بتائیں اللہ اللہ تعالیٰ اکل سلیم عطا فرمائے Allah. اور ذوق اور شوق عطا فرمائے سیلفی کا نہیں بلکہ اپنی عبادت کا مصطفیٰ تعالیٰ میں نے ایک اسلامی بھائی کو کہا تھا ایک جملہ اور واقعی اللہ کا جملہ دل پہ نقش ہو جائے کہ بادشاہوں کے دربار میں غلاموں پر توجہ نہیں دیا آئے میں بھی غلام ہوں اس کے دربار میں آیا ادھر توجہ رکھو ادھر لو لگائے رکھو ان کی بارگاہ میں تم کسی اور کی تصویریں کھینچ رہے ہو صحیح بس ادھی بس انہیں کی طرف لو لگی رہے کرم ہو جائے گا انشاءاللہ ایک اور بات لگے ہاتھ میں کری دوں جی بات چلنے نکلی ہے آ, اسلامی بھائیوں کو ولی کو بالخصوص ہو جو مدنی چینل پر بھی آنر ہوتے ہیں آ, ان کو بہت تجربہ ہوتا ہوگا لوگ سوال کرتے ہیں عبد الحبیب بھائی کہاں پر ہیں جیسے آپ کہیں پر جائیں یا, یا, یا بابری وزیرہ میں بھی لوگ پوچھتے ہیں تھے عبد الحبیب بھائی کہاں پر ہیں یا مسجد نبی شریف میں بھی ہیں تو وہاں بھی پوچھتے ہیں عبد بھائی کہاں پہ ہیں مکے پاک میں ہے تو وہاں پر ہی پوچھتے ہیں عبد الحبیب بھائی کہاں پہ ہیں تو ایسی سچویشن میں آ, جس سے پوچھا جا رہا ہو وہ کیا کرے اور پوچھنے والے کو بھی کچھ مجرف الطاف فرما دے نہیں ظاہر ہے کہ اس کو پتا ہے میں کہاں پر ہوں اور وہ مناسب سمجھتا ہے تو بتا دے لیکن ظاہر ہے کہ ہر وقت میں ان کے ساتھ نہیں ہوتا تو یہ ان کی محبت ہے کہ وہ پوچھتے ہیں اور اللہ کرے کہ یہ کہ دعا بھی کریں کہ اللہ حفاظت بھی فرمائے اور ہم سب کو با ادب رکھے دیکھیں بعض اوقات ان تمام معاملات میں جو ہے نا بعض ملنے ملانے میں کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے کسی نمازی کے آگے سے نہ گزر جائے کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے یعنی وہاں تو آواز بلند کرنا بنائے وہاں وہاں یہ سارے کام نہیں ہونے چاہیے وہی حضور دکھائیے جانشین امیر رسنت کے ساتھ رکن شرا کے گزرے ہیں لمحات یہ کبھی بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سلسلہ مدنی سفر نامہ ہے یہ جو آپ نے دیکھا جی جانشین امیر رسنت کا انداز بھی ہے ماشاءاللہ تو اس کے تحت کیا نوٹ فرمایا آپ نے میں نے ایک اور چیز دیکھی کہ جانشین امیر سنت کا ایک اور انداز یہ تھا کہ مدنی شریف کے سفر کے لیے جب ان سے بات ہوئی ان کے جدول پر بات ہوئی مکہ شریف میں بہت سارے معاملات ہوٹل کے معاملات رہائش کے تو ان کا ایک سوال ضرور ہوتا تھا یا تو وہ سوال کرتے تھے یا وہ بتاتے تھے کہ امیر اللہ سنت کا اس موقع پر کیا طرز عمل تھا سبحان اللہ امیر اللہ سنت نے مدینہ شریف میں کیا کیا تھا امیر سنت نے کہاں کہاں قیام فرمایا تو وہ اس چیز کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہے تھے جی سبحان اللہ اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ظاہر جانشین ہے وہ امیر السّت آپ کے بھی تھے تو وہ جیسا ماشاء اللہ وہاں سے ہدایت ملتی تھی مدنی پھول ملتے تھے اس کو فالو کرتے مدینہ تھے مدینہ مدینہ محمد رضوان اخاری جو حرض ساتھ افریقہ چارف کر رہا ہوں پیارے پیارا تو حبیب انکل ماشاءاللہ اللہ آپ کو آج دوبارہ پھر حج کا شرف ملا آپ کو بہت بہت مبارک ہو اس سفر میں جانشین اخبار کے ساتھ کوئی نیا انوکھا یادگار واقع ہو اور شاد فرما دیجیے اللہ تعالیٰ آپ کے اور باپا جان کے ساتھ ہمیں بار بار حج کا شرف عطا فرمائے امین امین امین آمین ماشاءاللہ ماشاء اللہ رضوان کیسے ہیں آپ ماشاء اللہ ساؤتھ افریقہ سے اور زبردست تلفظ کے ساتھ یہ کال کریں جب بھی کرتے ہیں دیکھیں بزرگوں کے ساتھ تو ان کے ساتھ گزارے ہوئے سارے ہی لمحات یادگار ہوتے ہیں اور میں نے کچھ باتیں عرض کی کہ عرفات کے میدان میں جی ہمارے ساتھ کیا ہوا اچھا مزدلفہ سے بھی مضطفہ بھی ہم ساتھ ہی ساتھ گئے اور الحمدللہ وہاں پہ جو مغرب اور عشاء جماعت ادا کرتے ہیں وہ نماز ادا ہوئی پھر فجر کے بعد جو خاص وقت ہے وقوف کا جس میں حقوق العباد معاف کروانے کا وعدہ ہے جی تو وہاں بھی حضور ہمارے ساتھ تھے وہ دعا لائیو بھی ہوئی مدنی کی جی تو اس میں میں نے ارض کیا حضرت سے دعا کروانے کے لیے تو وہاں بھی وہی ان کا انداز تھا کہ نہیں آپ کروائیے ماشاءاللہ ان کی ساری اور عاجزی کا پیکر ہیں اللہ ان کے رتبے کو اور بلند فرمائے کھلے انک سے لے کہتے میں بھی ہم یہ مناظر دکھا رہے تھے الحمد اس سے پہلے بھی سلسلے سے پہلے بھی شامل رہے سلسلے کے دوران بھی دکھاتے رہے مدنی سے لیکن عظرین سلسلہ دیکھا آپ نے مدنی سفر نامہ اور آج کے سلسلے کا آخری میسج آخری پیغام بھی آپ سے لینا ہے اور ایک کال کو بھی شامل کرنا ہے جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ بلا ال تاری مکات سے ارض کر رہا ہوں اور مکات المکرمہ میں بارش بھی ہو رہی ہے اور یہ سلسلہ جو ہے مدنی سفر نامہ اجتماعی طور پر دیکھا جا رہا ہے دارالحرام میں کیا بحام اللہ بحام تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگر رحمت میں قبول فرمائے تو ایک شخص ہند سے آئے تو ان سے جب ملاقات ہوئی تو ملاقات کرنے کے بعد اس شخص نے کہا کہ میں پہلے حج کر چکا تھا مجھے پتا چلا کہ عبدالحبیب بھائی بھی حج پر آ رہے ہیں تو پھر میں نے اپنے کاغذات جو ہیں جمع کروائے اور اس طرح مجھے بھی حج کی سعادت ملی اور جب بھائی صاحب سے ملاقات کروائی عبدالحبیب بھائی سے تو انہوں نے ماشاءاللہ ماشاء اللہ سو جللہ مسجد بنانے کی نیت کی اللہ تبارک و تعالی ان کو برکتیں عطا فرمائے اور اراکے نے شورا کہ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے ان کا اسی طرح جو ہے سفر جاری رہے اور مزید دعوت اسلامی کے مدری کام بڑھتے چلے جائیں آمین اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے بار بار حج بیت اللہ کی بارینا آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین مکہ پاک سے برستی بارش میں قبولیت کے کتنے اسباب تھے اللہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ قبول کرے آپ کی یہ دعائیں ہم سب کے حق میں پہلے تو میں ایک اور پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن ٹھیک ہے جو بیرون ملک میں دنیا بھر میں کافی میسیجز ہمیں آ رہے ہیں کہیں بہت سارے مقامات پر یورپ میں عرب ممالک میں ہم اسلام بے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں مدرسۃ المدینہ آن لائن یہ آپ کا اپنا شعبہ ہے اور کمال کا شعبہ ہے اس شعبے میں آپ کو قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے صرف قرآن پاک نہیں بلکہ تفسیر قرآن آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ حدیث پاک پڑھنا چاہتے ہیں آپ فرض علوم سیکھنا چاہتے ہیں یہاں تک کہ آپ درف نظامی کرنا چاہتے ہیں بہت سارے کورسز موجود ہیں تہارت کورس موجود ہے فیضان بہار کورس موجود ہے کورسز بھی ہیں تو یہ سروس ہے دعوت اسلامی کی اور بیرون ملک والوں کے لیے ہے. مجھے ابھی پیغام ملا ہے کہ مدرسۃ المدینہ آن لائن اور جامعت المدینہ آن لائن میں کچھ داخلے نئے کریٹ ہوئے ہیں پہلے بہت سارے اسلامیہ جمع ہوتے تھے داخلہ نہیں ملتا تو گڈ نیوز ہے آپ سب کے لیے بیرون ملک والوں کے لیے آپ داخلہ لے کیسے سکتے ہیں اور کون کون سے کورسز ہیں پہلے آپ جائیں گے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ وہاں جا کر آپ وزٹ کریں وہاں پر آپ کو مدرسۃ المدینا آن لائن اور جامعت المدینا آن لائن کا اپشن ملے گا اس کو کلک کریں اب وہاں کورسز کون سے وہ بھی آپ کو چل جائیں گے وہاں اپنا ٹائمنگ جو وقت آپ کے پاس ہے آپ اس وقت کے مطابق داخلہ لے لیں اللہ کی رحمت سے امید ہے یہ جو داخلے نئے کریٹ ہوئے ہیں کچھ سنائے نئی شاخیں بن رہی ہیں تو آپ کو داخلہ مل جائے گا تو موقع اچھا ہے بالخصوص یورپ والے یو کے والے اور پھر جو عرب ممالک والے ہیں جو بھی پاکستان والوں کو بھی اجازت ہے لیکن بیرون ملک والوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہاں بہت دور دور مسجدیں اور مدرسے ہیں تو یہ ہے دعوت اسلامی جو آپ کے ڈور اسٹیپ تک آپ کے وقت کے مطابق آپ کو قرآن پاک پڑھا رہی ہے الحمد پھر ہمیں کیوں نہ پڑھنا چاہیے ایڈمیشن اوپن ہے جی مدرسۃ المدینہ آن لائن میں آپ نے اعلان سنا ہے رکن شورا کی زبانی دعوت اسلامی کی خدمت قرآن ہے بدرس المدینہ آن لائن ہے مدرسۃ المدینہ البن ہے مدرسۃ کے لیے بھی ماشاء اللہ آن لائن جو ہے سبحان اللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بستا رہیں گے مدنی چینل دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ اچھی اور پیاری باتیں سیکھتے رہیں گے اخلاق و کردار میں بہتری آتی رہے گی اور جو سفر ہوتا ہے آ, ہم اس سفر کو نیکیوں بھرا سفر کیسے بنا سکتے ہیں یہ بھی ذرائع آپ کو سیکھنے کو ملتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ہمارا سلسلہ قبول و منظور فرمائے سلسلے کے حوالے سے اپنے تاثرات اور اپنی سجیشن اپنی آراء آ, یہ ہمیں ضرور بتائیے انشاءاللہ ان کو بھی سلسلے کے درمر حوض خاطر رکھا جائے گا مرین دیکھتے رہیے